مدل آلمی اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر پل نما لم علا ہوں کم علا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 ادری عقاری بن بَعِيدٌ بائی د تس اگر وہ منہ موڑ لیں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 اور ایک مدت تک عارضی فائدہ اٹھانا ہو قال رب حکم بالحق و ربنا الرحمن المستعان علامہ تصفون اس یعنی رسول نے کہا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 ہادی علی چودھری صاحب تشریف فرما ہیں عادی صاحب آج کے پروگرام میں اسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حادی صاحب ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں اور سیرت عنظرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں حادی صاحب نے اپنی زندگی دین اسلام کے خدمت کے لیے وقف کی جب انہوں نے ہائی اسکول مکمل کیا اور اس کے بعد سے پچھلے تقریباً پینتیس چالیس سالوں سے چالیس ماشاء اللہ چالیس سالوں سے جماعت احمدیہ کی میں بطور مشنری کے خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف ذمہ داریاں کرتے رہے ہیں اور آج کل جامعہ احمدیہ کینیڈا میں بطور پرنسپل کے خدمات انجام دیتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں جب یہ تشریف لاتے ہیں تو ان کا جو موضوع ہوتا ہے جیسے میں نے عرض کیا وہ سیرت آ صلی اللہ علیہ وََِہ کے حوالے سے ہوتا ہے اور اس پہ بڑی جامے تحقیق کر کے لاتے ہیں آج صلہ وسلم کی سیرت پہ انہوں نے آ, کتب بھی لکھی ہیں مضامین بھی ان کے چھپتے ہیں بڑا وسیع مطالعہ ہے اور اس حوالے سے آپ کے سامنے وہ ایسے پہلو رکھتے ہیں جن کا بعض دفعہ نہ ہمارے علم میں ہمیں علم نہیں ہوتا یا اس کا علم حاصل کرنے سے یا وہ دوبارہ دوہرائی ہونے سے آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں, یعنی یہاں پہ آپ دوسرے لوگوں کے سامنے یعنی غیر مسلموں کے سامنے آض رسل صلّم کی سیرت طیبہ کی صحیح طور پر تصویر پیش کر سکتے ہیں اور وہ غلط فہمیاں یا وہ غلط الزامات جو آپ صلی اللّہ علیہ و سلم کے ذاتِ اقدس پر کیے جاتے ہیں ان کا مؤثر جواب دے سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے موز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ان کلمات کو سنیے اور اس کے بعد ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولیں گے آپ کے سوالات اور حادیث آپ کے جوابات اور آپ کے ساتھ آج یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ رات بارہ بجے تک چلے گا تو امید ہے آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں حادیث صاحب بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی علی رسول الکریم و علی عبد المسیح المعود اپنے پہلے بیان میں خاکسار نے اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے بعض حسین پہلو آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور بچپن سے لے کر آپ کی نبوت کے آخری ایام آپ کے وسال تک کے مختلف واقعات روایات آپ کے پاک نمونوں کی مثالیں وہ آپ کے سامنے پیش کی تھیں جن سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ثابت ہوتا ہے اور ایک عام صاف دل انسان غیر جانبدار انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی رائے کام کر سکتا ہے کہ آپ ہر قربانی کر کے اپنے جذبات کی اپنے آرام کی اپنے تعام کی اپنے جسم و جان کی قربانی پیش کر کے انسان کی بہبود کے لیے کمزوروں کو اٹھانے کے لیے ان کے بوجھ بانٹنے کے لیے مخلوق خدا چاہے وہ جانور ہیں یا انسان ان کے حقوق دلانے کے لیے آپ نے مسلسل جد و جہد کی ہے اور قربانیاں پیش کر کر کے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اشار اور رحم و اف کا پہلو تراز کرنے سے ہی ایک پاک معاشرہ ایک ایسا معاشرہ جو ترقی کرنے والا ہو جس میں ہر انسان آزاد ہو اور اپنی آزادی کے ساتھ وہ آگے بڑھنے والا ہو قائم ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کی پاک اور درخشاں سیرت کو پرکھنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی محسوس کیا بعد میں بھی محسوس کیا لیکن عجیب حیرت کی بات ہے کہ پہلے انبیاء کو جو رسول اللہ صلی اللّہ و کی تجلی دکھائی گئی انہوں نے بھی اس کو محسوس کیا اور آپ کے بارے میں اپنے بیانات ارشاد فرمائے چنانچہ حضرت یسائی علیہ السلاۃ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ پیشگوئی فرمائی کہ وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا وہ نہ چلائے گا نہ شور کرے گا نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی یعنی یہ جو غصے سے دھاڑنے والے یا غیض و غذب کا اظہار کرنے والے ایسے وجود حاضر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے وہ آگے دیکھیں وہ مسئلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا ٹمٹماتی تم بتی کو نہ بجھائے گا وہ راستی کے ساتھ عدالت کرے گا مسئلے ہوئے سرکنڈے دیکھیں کہ جو لوگ حالات کے پسے ہوئے ہیں اور زمانہ انہیں کچل دیتا ہے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توڑے گا توڑیں گے نہیں بلکہ ان کو قائم کریں گے ان کی رپیئر کریں گے ان کو سنواریں گے اور ٹمٹماتی بچی کو نہ بجائیں گے جراغے سہر ہے بجھا چاہتا ہے تو یہ ایسا جو لوگ جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت بن کر آئے اور آپ نے ان کو زندگی عطا کی ان کو نہ صرف یہ زندگی عطا کی جو ان کے جسم کی زندگی ہے بلکہ روح کو بھی ابدی زندگی سے ہم کنار کر دیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کی پاک سیرت کو پہلے نبیوں نے بھی بیان کیا چنانچہ حضرت عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی علامت تورات میں بھی ہے تو یہ کتاب بخاری کتاب البیو میں یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہاں ہاں لکھا ہے کہ وہ نبی تند اور سخت دل نہ ہوگا وہ بازاروں میں شور نہ کرے گا اور برائی, برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا بلکہ افو درگزر سے کام لے گا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک نقشہ حضرت عیسائی علیہ السلّۃ والسلام نے کھینچا ہے اسی طرح حضرت داود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلات نے بھی آپ کی حمد کی ہے اور آپ کے بارے میں پیشگوئیاں کی جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم جو اور انسان کو اٹھانے والے انسان پر رحم و کرم کرنے والے اور اسے انسانیت کا شرف عطا کرنے والے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل دیکھیں کہ جب مکہ میں آپ نے دعویٰ کیا ہے تو کس قدر مخالفت ہوئی کس قدر شدت کے ساتھ کفار نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں صحابہ کو شہید بھی کیا زبان کے چرکے لگائے زبان کے زخم دیے جسمانی طور پر اذیتیں دی سب کچھ ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انہیں معاف کیا بظاہر لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے تو معاف کیسے کر سکتے ہیں لیکن اصل بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی تھے خدا کے رسول تھے اور سب سے بڑے رسول تھے اور رسولوں کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کاطب اللہ بنانا اور رسول اللہ فرماتا ہے، میں اور میرے رسول یہ فرض کر دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول غالب ہے وہاں وسلم غالب تھے صرف ایک مقصد تھا ایک لائ عمل تھا خدا تعالیٰ کی ایک رضا تھی ایک پیغام تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کو سب کچھ برداشت کیا اس لیے آپ فرماتے ہیں امیر تو بلف فلا تو لو کہ مجھے اف کا حکم دیا گیا ہے بس مقابلہ نہیں کرنا تو اس میں آپ تبلیغ کرتے تھے لوگ آپ کو روکتے تھے اور تبلیغ کے راستے میں ہر قسم کی رکاوٹ ڈالتے تھے اس پر آپ نے ایک دفعہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اللہ راج لوئیں یا میں لونی اللہ ہی فائنہ قریشن کہ کاش کوئی ایسا جرت والا شخص ملے جو مجھے اپنی قوم میں لے جا کر رکھ سکے کیونکہ قریش نے مجھے اپنے رب کے کلام پہنچانے سے روک رکھا ہے سلم نے کوئی وہاں لڑائی جھگڑا نہیں کیا کوئی جسمانی طور پر رد عمل نہیں دکھایا لیکن یہ خواہش کی کہ کاش کوئی ایسا سردار آ جائے ایسا شخص آ جائے جو مجھے ضمانت دے کر اپنے قبیلے میں لے جائے اور میں وہاں خدا کا پیغام پہنچاؤں یعنی آپ کسی سے ٹکر نہیں لینا چاہتے تھے کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے جو میں بتاتا ہے کہ کسی تبلیغ کی راہ میں روک کو اٹھانے کے لیے تشدد اور دشمنیاں قتل و غارت یا ظلم نہیں کرنا بلکہ اس سے گریز کر کے امن کی رہیں تلاش کر کے خدا کا پیغام پہنچانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا جو جسمانی اور ذہنی اذیت پہنچانے والے تھے چنانچہ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح ایک شخص نے آپ پر آوازیں بھی کسے اور باش بھی آپ کے پیچھے لگائے جو آپ پر پتھراؤ بھی کرتے تھے اور گالیاں بھی دیتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے بھی خون نکلا جسم سے بھی آپ کی جوتیوں میں جا کر جمتا رہا واپسی پر ملک الجبل پہاڑوں کا فرشتہ آپ کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان اس طائف کے رہنے والوں کو میں کچل ڈالوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا کہ اگر آپ فرماتے تو یقیناً فرشتہ انہیں تباہ و برباد کر دیتا مگر آپ نے فرمایا نہیں مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے وہ لوگ نکلیں گے جو خدائے وحد و جگانہ پری لانے والے اور اس کی پرستش کرنے والے ہوں گے چنانچہ وہی سردار سان دس ہجری میں مدینے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <سؤال> کی غلامی کا جوا پہنتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج محترم ہادی علی صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ سیرت نبوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے ساتھ حدی صاحب ای میل بھی ہے اور ٹیلی فون پہ بھی مہمان ہیں پہلے جی ٹیلیفون آپ کے ساتھ جو دوست ہیں ان کا سوال لیتے ہیں جی محمد عامر صاحب ٹورانٹو سے السلام علیکم جی عامر صاحب السلام علیکم آپ کیجیے جی وعلیکم السلام جی میرا سوال ہے اس متعلق ہے کہ جو حرام جانور ہے آپ نے سیرت کے متعلق رسول پاک صلی اللہ وسلم کی سیرت کے جو جانوروں سے محبت کرتے تھے جو حرام جانور ہیں وہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں تو ان سے بھی ہمیں ہمیں نفرت کرنی چاہیے ہمیں کھانے کھانے کو تو منع ہے مگر جی ہمیں یہ جو سنی ہیں تو بہت تکبرانہ انداز میں نفرت کرتے جی ہیں تو اسلام احمد جو جی کیا سکھاتا ہے آپ بتائیے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد عامر صاحب آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے اور یہ اسی طرح کا سوال ای میل پہ آیا ہے اور ان دوست نے کہا ہے کہ ان کا نام نہ نا لیا جائے اور ان کا سوال جو ہے وہ گوشت کھانے کے حوالے سے ہے کہ جب آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت فرمائی ہے انسانوں پر اور جانوروں پر بھی تو پھر یہ کس طرح اجازت دی یا کہ آپ گوشت کھا سکتے ہیں انہی جانوروں کا یہ دو سوال ہیں ملتے جلتے جی حادثہ جی یہ جو محمد عامر صاحب کا سوال لیتے ہیں پہلے جی ٹھیک ہے جی کسی خدا کی مخلوق سے نفرت جائز نہیں احمدیت کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم ہی احمدیت کی تعلیم ہے اور اس پر عمل احمدیت کا یعنی تفصیلی عمل جو ہے یہ احمدیت کا طریق ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا نظام بنایا ہے اس میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور فرمایا کہ اے اے تمہارے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سخر علاقم معافی سماوات والا ررض جمیہ وہ انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے یعنی وہ انسان کی خدمت کے لیے اس لیے حلال جانور کو ذبح کر کے کھانا یہ انسان کے لیے جائز ہے اور قرآن کریم میں اس کی تعلیم ہے تو خدا کے احکام پر عمل کرنا یہ اصل اسلام ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے آپ نے بھی فرمایا کہ جانور ذبح کرو کھاؤ مگر تیز چھوری سے ذبح کرو اسے تکلیف نہ ہو تو یہ جو جانوروں کا کھانا ہے حلال کا کھانا تو ایک طرف رہا جہاں تک جو حرام جانور ہیں ان سے نفرت جو ہے وہ اس لحاظ سے جائز نہیں کہ خام خواہ ان کو تکلیف دی جائے اور ان کو مارا جائے ہاں اگر وہ جانور موزی ہو جاتا ہے انسان کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا تلف کرنا ضروری ہے چنانچہ اسی اصول پر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں جانور ہیں پرندے ہیں ان کا سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے کہ بعض جانوروں کی بقا دوسرے جانوروں پر ہے اور اگر وہ ان کو نہ کھائیں تو کائنات کا نظام بھی بگڑتا ہے اس سے بعض بیماریاں بعض قسم کے خطرات پیدا ہوتے ہیں اس لیے سمندر میں مچھلیاں یا دوسرے جانور چھوٹی مچھلیوں کو یا بعض دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں اور اسی طرح زمین پر بعض جانور دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں اگر یہ نظام نہ بنائے بعض پرندے یہ پتنگوں کو کیڑوں کو کھاتے ہیں اگر یہ نظام نہ ہو تو کائنات میں ایک طوفان برپا ہو جائے اور انسان اس سے تکلیف اٹھائے اور وہ ترقی نہ کر سکے اس کے لیے راہیں بند ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ایک چیز دوسرے کو کھاتی ہے یا اس کو تلف کرتی ہے تو سب سے بڑھ کر یہ ساری چیزیں جو کائنات میں ہیں یہ انسان کی خدمت کے لیے تاکہ انسان خدا کی طرف رجوع کرے اور اپنے خالق حقیقی کو پہچانے اور اس کے ذریعے وہ اس دنیا میں وہ نظام قائم کرے جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو اس لیے یہ جو حرام جانور ہیں ان سے نفرت جائز نہیں ہے ہاں اگر وہ نقصان کا موجب بنتے ہیں تو ان کا تلف کرنا ضروری ہے تاکہ انسان کی بقا ہو کیونکہ یہ سارے انسان کی خدمت پر ہیں لیکن ایک شغل کے لیے ایک کھیل کے لیے کسی جانور سے کھیلنا اور اس کو تکلیف دینا بھی جو واقعہ تھا کہ چڑیا کے بچے اٹھا لیے اور وہ چڑیا بچاری تلمراتی قرآنۂ کریم میں صاف حکم ہے لات ازارہ والدہ تم بے والدہ ولا مولود نان والد ہی کہ کسی جانور کو اس کے ماں باپ کسی جانور کے ذریعہ اس کے ماں باپ کو تکلیف نہ دی جائے تو یہ جو شغل کے وجہ سے کرنا ہے کسی مقصد کے لیے ہو تو یہ جانور انسان کی خدمت کے لیے لیکن اگر شغل کے لیے ہو تو یہ جائز نہیں اس سے روکنا چاہیے تو دوسرا سوال بھی اسی ضمن میں آ جاتا ہے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے جی تو یہ بھی انسان کی خدمت کے لیے سارے پیدا کیے گئے ہیں اس لیے وہ خادم ہیں اور انسان مخدوم ہے تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ اسی کے لیے اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں اور جو تکلیف دے کر مار مار کر یا باندھ کر کسی کو شکار کرنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ کھلا چھڑے ہوئے جانور کو شکار کرنا جائز ہے اور اسی طرح جس جو بندھا ہوا جانور ہو گھر میں جیسے بکریاں ہیں مرغیاں ان کو ذبح کرنے میں تیز چھری استعمال کرنی چاہیے تو اس کے ساتھ جو یعنی قوانین جو ہیں ان کے ساتھ ان کو حلال کر کے کھانا چاہیے تو یہ جو اجازت ہے یہ انسان کی خدمت کے لیے خدا تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا اصول ہے اس کی اطاعت اس کی پابندی کرنا یہ اسلامی تعلیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے آپ کا اسوہ ہے آپ کی تعلیم ہے اس پر اس کی تعمیل ضروری ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی علی چودھری صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے سیرت نبی آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے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 اسی طرح اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اس پروگرام کی نشریات براہ راست صاف نہیں سنی جا سکتی یا آپ اپنے کسی پیارے کو یہ پروگرام سنانا چاہتے ہیں اور وہ براہ راست نشریات کے علاقے میں نہیں ہیں تو آپ یہ پروگرام ہماری ویب سائٹ پہ بھی سن سکتے ہیں وائس آف اسلام سی اے اسلام ایک ہی لفظ ہے اور اس ویب سائٹ پہ اس ویب کے پتے پہ آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری محترم حادی علی چوئی صاحب کے ساتھ جی ہادی صاحب ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و کرم کے جو واقعات ہیں چاند آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں مزید دیکھیں کہ جانی دشمن جو آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے آتا ہے اور آپ کی جان کے بدلے اس کو انعام ملنے کی ای... کا لالچ ہے وہ جب آپ کے پیچھے سراقہ بن مالک آتا ہے آپ کا تعقب کرتا ہے ہجرت کے سفر میں تو غرض یہ تھی کہ آپ کو گرفت گرفتار کر کے انعام حاصل کریں مگر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ آپ دونوں کو یعنی حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی گرفت... گرفت سے باہر رکھا اور آپ کی حفاظت میں بلکہ الٹا اسی آپ کے قبضے میں دے دیا یہ شخص آپ کا جاننی دشمن تھا مگر آپ نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اسے یہ بشارت دی کہ کسرا کے کنگن اس کے اس کو عطا ہوں گے چنانچہ وہ بعد میں مسلمان ہو کر اسلام کا خادم بنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کسرا کی حکومت ختم ہوئی اسلام کا غلبہ ہوا ایران میں فارس میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے کنگن اس کو پہنائے یعنی اسراقہ بن مالک کو پہنائے اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیش بھی پوری فرمائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ نہ صرف افو دار گزر کرتے ہیں بلکہ مہربانی ہی بھی کرتے ہیں اسے عطا بھی کرتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح جو اور پاک فطرت جو تھی انسان کو جنگوں سے بچانے خون خرابے سے بچانے والی اس میں ایک مساکِ مدینہ بنیادی کردار ادا کرنے والا عہد ہے معاہدہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹھے رہنے والے بلا تفریق مذہب و ملت کوئی قوم ہو کوئی قبیلہ ہو کسی قسم کے لوگ ہوں رنگ و نسل کے ہوں وہ ایک ہیں چنانچہ مساکِ مدینہ ایک ایسا مساک ہے ایسا معاہدہ ہے جو تاریخ عالم میں نہیں ملتا جس کے نظیر نہیں ملتی آج اقوام متحدہ ہو یا کسی ملک کی پارلیمنٹ ہو یا کوئی قانون ساز اسمبلی ہو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتی یعنی کس وسطِ ظرفی کے ساتھ حضر اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ کیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یا مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو وہاں بنو و قریضہ بنو و کینکہ بن یہود کے قبیلے تھے اور غیر یہودی قبائل اوس اور خزرج تھے یہ پانچ تھے اور چھٹے جو تھے وہ مہاجرین تھے تو یہ چھ قسم کے لوگ تھے سوسائٹیز تھیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کر کے معاہدہ کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو آپ کے اعلیٰ کردار اور حکمت عملی کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت اور عقل کا نور عطا کیا تھا اس کی وجہ سے سارے لوگوں نے یہ جو پانچ قبیلے تھے مہاجرین تو پہلے ہی مسلمان تھے لیکن باقی پانچ قبیلے جن میں حوص اور خجرت میں سے بعض مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا حاکم یا صدر مقرر کیا یعنی سارے قبائل پر جو متفقہ صدر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ نے یہ معاہدہ تحریر کیا اور بڑا عظیم شان معاہدہ ہے اس کی یہ تفصیلی معاہدہ اس کی چند شکیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس معاہدے میں شامل تمام طبقات ایک امت اور ایک قوم شمار ہوں گے دیکھیں یہود تینوں قبیلے یعنی یہودی اور اسی طرح وہ لوگ جو مشرق ہیں اوس اور خضرت وہ بھی بعض تو انصار تھے وہ تو مسلمان ہو گئے لیکن جو نہیں ہوئے وہ بھی فرمایا ایک امت اور ایک قوم شمار ہوں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف ہے سلام. کہ ہر ایک کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں لیکن آج کے حالات یہ ہیں کہ مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے اور اسلام کے بڑے بڑے جگادری علماء جو اپنے آپ کو علماء قرار دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے کلیتاً خلاف اس کے مخالف چل کر اس کا انکار کر کے اس کے سامنے باغیت کے طور پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے اور اس کو نکال دو اس کو قتل کر دو فلاں مرتد ہے اور فلاں عانسلم کی توہین کرتا ہے فلان یہ ہے فلان وہ ہے مسلمانوں کی سوسائٹی کو یا ایک ملک میں ایک خطہ عرض پر رہنے والوں کو اس طرح نفرتوں میں بانٹ دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے فرمودات آپ کی تعلیمات کے سرین خلاف اور ان سے ایک واضح طور پر بغاوت ہے تو عانسّ فرماتے ہیں یہ سارے یہودی اور یہ مشرک لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ سارے مل کر ایک امت اور ایک قوم شمار ہوں گے فرمایا انہم نہ ان واحدہ تم اندون ناس یہ آنسرم کے الفاظ ہیں کہ تمام طبقات ایک امت اور ایک قوم شمار ہوں گے اس فرمایا اس معاہدے میں جو یہود شامل ہیں ضرورت کے وقت ان سب کی مدد کی جائے گی اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو سارے ان کی مدد کریں گے ان کے خلاف کسی قسم کا ظلم برداشت نہیں ہوگا اور نہ ان کے خلاف کسی اور کی مدد کی جائے گی یہ ہے تحفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کو دی یہودی قبائل مدینے کے جس قبیلے کے حلیف ہیں وہ اس قبیلے کے ساتھ ایک قوم شمار ہوں گے مثلا بنو اوف کے یہودی حلیف بنو اوف کے ساتھ اور بنو نجار کے یہودی حلیف بنو نجار کے ساتھ یعنی یہ جو اوس اور خجرت کے قبائل تھے یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے یہود کے ساتھ حلیف تھے تو وہ ایک دوسرے کے حلیف ہی ہوں گے اور یکسا حقوق کے مالک ہوں گے لکھا کہ مختلف مسلمان قبائل کے حلیف یہودی سارے مسلمانوں کے ساتھ بطور امت واحدہ شامل سمجھے جائیں گے لیکن یہ شمولیت اور مساوات صرف دنیوی اور انسان کے بنیادی حقوق تک محدود ہوگی ورنہ دین اور مذہب میں ہر شخص آزاد ہوگا یعنی یہ دنیوی معاملات اور بنیادی حقوق کے لحاظ سے مساوات ہیں اور لیکن مذہب میں کسی کو دخل کی اجازت نہیں ہوگی اس میں ہر مذہب اور دین آزاد ہے جس طرح وہ پریکٹس کریں یہودیوں کا اپنا دین اور مسلمانوں کا اپنا دین ہوگا اس میں ایک دوسرے کو دخل دینے کی اجازت نہ ہوگی قومی ضرورت کے وقت ہر گروہ اپنے اپنے اخراجات کا ذمہ دار ہوگا مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور یہودی اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اگر کوئی اور گروہ معاہدے میں شامل قوم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ذمہ دار ہوں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی طرف سے پیش کیا گیا معاہدہ تھا جو بہت تفصیلی ہے میں نے چند شکیں پیش کی ہیں صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ایک معاشرہ قائم کرنے کے لیے ایسا معاشرہ جس میں دین اور مذہب ہر طرح کی آزادی ہو اور جو انسانی حقوق ہیں بنیادی حقوق ہیں ملکی لحاظ سے معاشرے کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے اس میں سارے مل کر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور برابر ہوں گے تو یہ وہ معاہدہ ہے جو آج بھی اصل یو این او کا کردار ادا کر سکتا ہے اور کرتا ہے سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں یا اس سے بغاوت کر کے کھڑے ہوتے ہیں وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو کر آپ سے بغاوت کر کے آپ کی نافرمانی کر کر اجر سے محروم ہوتے ہیں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 ہمارے ساتھ امین صاحب لائن پہ ہیں ٹورنٹو سے امین صاحب اسلام علیکم. جی وعلیکم جی میں آپ کی ساری باتیں سن رہا تھا پچھلے سے سیرت بڑی متعلق ماشاء اللہ باتیں تو آپ نے بڑی اچھی کی ہیں جی. لیکن آپ لوگوں کی مثال اس باپ کی ہے کہ جیسے ایک, ایک اس کا بچہ اکڑتا بیٹا ہے تو اس کو منہ پہ بلا وجہ تھپڑے بھی مارے جا رہا ہے رلائے بھی جا رہا ہے اور پیار بھی کیا جا رہا ہے کہ تو میرا لاڈلا بیٹا ہے تو اس کا بیٹا پوچھتا ہے کہ یہ کیسی محبت ہے تو آپ میرے یہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ اس کے ساتھ آپ بلا وجہ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں دیکھیں ایک سو بیس سال پہلے مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا اب نیا کوئی شخص آتا ہے تو اس کی نبوت کو آپ نہیں مانتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ اللہ نے بتایا نو صد کہ یہی ہے وہ شخص اب آپ لوگوں کی نظر میں آخری نبی وہ ہے اور اسلام نے اعلان کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کوئی نبی نہیں تو یہ دو ڈبل باتیں اور آپ کی ایک طرف سیرت کی طرف باتیں کرنا ان باتوں کا کیا مقصد ہے مجھے بتائیے ہی بہت مہربانی جی شکریہ امین صاحب آپ کا جی حادی صاحب محبت بھی ہے اور دعوی بھی ہے بہت اچھا سوال اور بڑا بر موقع سوال کیا ہے جی جزاک اللہ امین صاحب آپ نے اس بات کو چھیڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے <coughs> ہم مارے کھاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم جو آپ نے مثال دیا وہ ہم پر لاگو نہیں ہوتی دی. ہم مارے کھاتے ہیں ان لوگوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلستان. محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نادان ہیں ہے نا سمجھ ہیں لا علم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عاشق ہے اور اس کے جو پھل ہیں اس کے جو سمارات ہیں آج دنیا کے چاروں کناروں میں ہمیں نظر آتے ہیں ابھی یہ جلسہ ہوا ہے یو کے میں اس سے پہلے امریکہ میں تھا اور اس سے پہلے کینیڈا میں ہمارا جلسہ سلانہ تھا ہر طرف سے اسلام کی حسین تعلیم جو جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. کا پاک چہرہ خوبصورت چہرہ جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے وہ ہمارے مخالفین یا دوسرے مسلمان کہلانے والوں کا نصیب نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات تو حدیث اور روایات سے مل جاتے ہیں دی. لیکن آپ کا شعور وہ نہیں ہے جو جماعت احمدیہ کا یہ محبت ہے جس کی وجہ سے ہم مارے بھی کھاتے ہیں شہید بھی ہوتے ہیں اور شہید کرنے والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو سمجھتے ہیں ایسے پیرو جو جن کی مثال آپ نے ہماری مثال باندھی ہے لیکن آپ پر مثال وہ صادق آتی ہے جو اپنے آپ کو اس باپ کا بیٹا تو قرار دیتا ہے مگر اسی کسی بات پر عمل نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر حضرت مسیح محدودیہصلاۃ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا نہ جماعت احمدیہ کا کوئی شخص اس کو تسلیم کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللّہ و کے مقابل پر دعویٰ کیا ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو سچا ثابت کیا ہے آپ نے نہیں خدا تعالیٰ نے سچا ثابت کیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ اس امت میں مسیح آئے گا اس امت میں نبی آئے گا یہ انزلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے اور آپ کے تو ہر عقیدے میں خود جھوٹ ملا ہوا ہے ایک طرف آپ انکار کرتے ہیں کہ آذر صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ علیہ وسلم. نبی ہیں دوسری طرف آپ موسوی شریعت کا بنی اسرائیل کا نبی سمت میں لاتے ہیں اس کو انیس سو سال بیس سو سال پہلے سے زندہ تسلیم کرتے کہ وہ آئے گا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے گا اس لیے لا نبی آبادی کے منکر آپ ہیں ہمارے لیے تو امت کے آئمہ نے یہ تشریح کر دی ہے جماعت احمدیہ اس کو تسلیم بھی کرتی ہے اور عملاً دیکھتی ہے کہ یہی خود خدا تعالیٰ کا منشا تھا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ میرے بعد ایسا نبی نہیں آ سکتا جو میرے مخالف ہو میری شریعت کے خلاف کوئی شریعت بنائے بلکہ ایسا نبی آئے گا جو میرا امتی ہوگا میرا پیروکار ہوگا راج المنی وہ میرا آدمی ہوگا یہ رسول اللہ صلی اللہ و نے فرمایا ہے تو حضرت مسیح مود علیہ سلاۃ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پورا کیا ہے آپ لوگ جس نبی کو لاتے ہیں مجرم آپ بنتے ہیں کیونکہ آپ مقابل پر کھڑا کرتے ہیں ایک ایسے شخص کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے آپ کی امت میں بے شک وہ آئے گا لیکن رسول اللہ بن اسرائیل ہوگا آپ قرآن کریم کو رد کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات کو منسوخ کرتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت تیسرا اعلان کریں گے کہ یا بنی اسرائیل اینی رسول اللہ کم کیا بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول ہوں مسلمانوں کو تو وہ منہ بھی نہیں دکھائیں گے ان کا کوئی پیغام قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے جو امت مسلمہ کے لیے ہو ہاں ایک پیشگوئی ہے کہ وہ مبشرم بے رسول نہیں بعد بادمہ احمد یہ میں ایک ایسے رسول کی پیشگوئی کرتا ہوں جس کا نام احمد ہے یہ محمد نہیں ہے محمد کی پیشگوئی وہ پہلے بتا چکے ہیں یا بنی اسرائیل ان مصدِ ما وہ کیا ہے آیت سور صاف کی وائز کعلا صبن و مریم یا بنی اسرائیل مصدِ کن مطلب میں توا تو کی تصدیق کرتا ہوں یہ جو توات کی تصدیق ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے وہ مبشرن اور ایک اور پیشگوئی کر رہا ہوں وہ احمد کی پیشگوئی ہے تو یہ جو پیشگوئی ہے احمد کی یہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ وسلم اپنی آمد کی خبر نہیں دے رہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے بعد ایک احمد کی خبر دے رہے ہیں تو یہ رس حضرت مسیحم عودہ السلۃ وسلم کا دعویٰ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی امت میں وہ نبی بن کر آئے ہیں جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ وسلم نے کی ہے اور جس نبوت کا انکار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے وہ شریعت والی نبوت ہے یہ پہلے آئمہ بھی بیان کر چکے ہیں اور عمل مقصد بھی یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ لا نبی آبادی اور دوسری طرف یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا میرے بعد نبی آئے گا اور وہ عیسیٰ نہیں ہے یعنی بنی اسرائیل کا عیسیٰ نہیں ہے علیہ السلام وسلام کیونکہ قرآن کریم ان کو کہتا ہے کہ مل مسیح ابن و مریم اللہ رسول وہ رسول ہے تو امین صاحب آپ لوگ تو اپنے اندر تضاد رکھتے ہیں جھوٹ رکھتے ہیں جماعت احمدیہ کو آپ ایکوز کرتے ہیں اس پر الزام لگاتے ہیں لیکن سارے اوصاف آپ کے اندر ہیں وہ نافرمان فرمان بیٹے کی طرح ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں بلکہ آپ کی تعلیم آپ کے اسوہ آپ کی سیرت کے خلاف قتل و غارت مار دھاڑ کفر و تفریح یہ سب کچھ آپ کے شیوے ہیں جماعت احمدیہ کا کفر تو یہ ہے کہ اس قدر عرفان بڑا میرا کے کافر ہو گیا آنکھ میں اس کی کہ ہے جو دور طرح سے نیار مجھ کو کافر کہہ کے اپنے کفر پر کرتے ہیں مور یہ تو ہے سب شکل ان کی ہم تو ہیں آئینہ دار حضرت مسیح محدودیہ السلاۃ والسلام نے کہیں ایک ذرہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی <سلام> <سلام> ایک ارشاد کی بھی نافرمانی فرمانی نہیں کی بلکہ آپ کی تعلیم کا وہ عرفان دیا ہے کہ جس کی وجہ سے نا ہنجار اور نا علم ظاہری علماء نے آپ کو کافر قرار دیا ہے آپ کا قصور یہ تھا کہ آپ کا عرفان اتنا بڑا کہ وہ دوسروں کے نزدیک کفر ہو گیا اور جب ان کو کافر کہا گیا مسیح محدود صلاحات وسلام کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق وہ کفر دوسروں پر الٹا ہے جماعت احمدیہ کسی کو کافر نہیں کہتی کافر کہنے والے وسلم کی تعلیم کے سلام مطابق سلام کافر, سلام. کافر بنتے ہیں تو بھائی میرے یہ مثالیں دینا کہ کیسی محبت ہے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے وہ مارتا بھی جاتا ہے ساتھ وہ محبت کا بھی دعویٰ کرتا ہے آپ اپنی محبت کو دیکھیں کیسی ہے کہ رسول کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کے مقابل پر ایک ایسے شخص کو لاتے ہیں جو آپ کا منشا ہی نہیں ہے جو آپ کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا رسول ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ امت کا رسول ہوگا یہ آپ کے علماء کی غلط تشریحات ہیں جھوٹی تشریحات ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے سلم کے منشاہ کو سمجھنا چاہیے اور دیکھیں کہ جو محبت ہماری ہے اللہ کے فضل سے اس کے پھل اور پھول نظر آتے ہیں قومیں اس میں داخل ہو رہی ہیں چھ لاکھ کے قریب افراد اس سال جماعت میں داخل ہوئے ہیں یہ دیکھیں گانا کے مقامی لوگ نائجیریا کے مقامی لوگ ان ملکوں کے مقامی لوگ کس طرح جماعت میں داخل ہو رہے ہیں یہ ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، سینٹرل امریکہ، ایشیا جماعتوں کی جماعتیں بن رہی ہیں تو یہ وہ محبت ہے جس کے پھل نظر آتے ہیں آپ تو گھٹتے چلے جاتے ہیں آپ کی تو زمین کے کنارے جھڑ رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ جماعت احمدیہ میں داخل ہو رہے ہیں تزاک ملّہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم مہادی علی صاحب تشریف فرما رما ہیں آپ کے سوالات کے جوابات فور ون سکس فور اسٹوڈیوز کا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے اور اسی طرح QA یعنی کوسچن آنسر ایٹ وائس آف یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس ہمارا ویب ای میل کا پتہ جہاں اپنا صرف جہاں آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کیجئے اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں ہمارے ساتھ اگلے مہمان ناصر صاحب ہیملٹن سے ہیں ان کی کال لیتے ہیں ناصر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السّلام وعلیکم السلام و فرمائیے سوال یہ ہے کہ ماشاء اللہ جی نے بہت اچھی نبی صلی اللہ علیہ سیرت بیان کیا جی. قرآن پورا نبی صلی اللہ علیہ صلی الگت سے بھرا ہوا حدیث سے میرا ایک سوال یہ بانتا کہ ابھی حضرت جی کہہ رہے تھے کہ قرآن اور حدیث کی روح سے نبی صلی اللہ کے بعد نبی آئیں گے رائٹ جی. جیسے مرزا غلامہ قادیانی کا آپ دعویٰ, دعویٰ کرتے ہیں تو حضرت جی نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جو میرے میری نظر سے گزری اس میں تو اللہ معافی دے نبی جو بھی نبی یا نبی تو ایسی باتیں نہیں لکھتے نہیں اگر نہیں نظر سے گزری تو میں اس کے حوالے کہتا ہوں تو دیکھ کر دکھا دیتا ہوں آپ کو پڑھ دیتا ہوں یا اگلے سوال میں پڑھ کے اتنے اتنے ایتنے انہوں نے باتیں لکھی ہوئی ہے جو میں مجھ جیسا banda تو نہیں برداشت کر سکتا وہ جو لکھا ہوا اگر نہیں تو میں اگر زیادہ بہتر میں اگلے سوال میں اس کو جو آپ کو حوالے بھی دے دوں گا جی ٹھیک ہے شکریہ ناصر صاحب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو اعتراضات والے سوالات ہیں ان کو ہم اس پروگرام میں نہیں لیتے اس کے لیے ہمارے دوسرے پروگرام ہوتے ہیں اور اس میں تفصیلی جواب ان کا دیا جا چکا ہے لیکن حد صاحب اگر آپ پسند جواب ان کو دینا چاہیں جی. ناصر صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کتابیں پڑی ہیں یا نہیں پڑی اللہ کے فضل سے جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں جو شریعت کے خلاف ہو جو حقیقت کے خلاف ہو جو قرآن تعلیم کے خلاف ہو جی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا حضرت مسیم عمد اللہ صلاحۃ نے ایک بات بھی اسلام کے خلاف نہیں لکھی رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی شریعت سے آٹ کر نہیں لکھی جو کتابیں یا جو حوالے آپ پڑھتے ہیں وہ ان لوگوں کے طرف سے پڑھتے کتابوں میں لکھے ہوئے پڑھتے ہیں جنہوں نے کاٹ چھانٹ کر یہ باتیں لکھی ہیں حضرت مسیح محدود صلاحۃ وسلام نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے جو تحریریں لکھی ہیں ان میں الزامی جواب بھی ہیں دی. وہ ہندوؤں کی کتابوں سے براہ راست ان کی کتابوں سے لیے گئے اور ان کی جو وہ لوگ جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اٹھاتے تھے جو قرآن کریم پر اعتراض اٹھاتے تھے جو اسلام پر اعتراض اٹھاتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض اٹھاتے تھے ان کا جواب دیا ہے اور ان کی کتابوں سے اس کی بنیاد باندھی ہے اس لیے یہ کہنا کہ وہ مرزا صاحب نے لکھیں آپ پڑھ نہیں سکتے آپ نہ پڑھیں لیکن اسلام کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے جو ہتھیار بھی حضرت مسیح محدودیہ صلاحۃ السلام نے اختیار کیا ہے وہ حق کیا ہے کیونکہ آپ وہ کتابیں نہیں جانتے آپ نے وہ نہیں دیکھیں جو انہوں نے لکھی ہیں اسلام کے خلاف پادری فتح مسیح حضرت مسیح السلام کی کتاب کتاب البریہ دیکھ لیں اس میں حضرت مسیح نے بعض اقتباس دیے ہیں چاند ایک کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤز الب انہوں نے ذنا قرار دیا ہے کس طرح ڈاکو اور لٹیرا اور کیا کچھ قرار دیا ہے ناؤز الب اللہ اس کے رد میں اگر ان کی کتابوں سے حضرت مسیح نے باتیں لکھی ہیں اس پر آپ کو اعتراض ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ کبھی حدیث کی کتابوں کو پوری طرح پڑھ جائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم بھی تشریحات کی ہیں شریعت بتانے کے لیے بڑے واضح طور پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے احکام کو کھولنے کے لیے باتیں کی ہیں حضرت ابوبکر بکر رضی اللہ نے بھی بعض باتیں کی ہیں آپ وہ نہیں پڑھتے اگر مرزا صاحب کی کتابوں پر آپ اعتراض ہیں ایک دفعہ آپ ساح ستہ کو پڑھ کر آئیں پھر بات کریں جو شریعت جانتا ہے جس نے کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتا ہے کہ کس آدمی کو کس طرح جواب دینا پڑتا ہے خدا تعالیٰ نے بھی ایک موقع پر جب خدا تعالیٰ کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے باتیں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تلن بادہ ضالح کا بد لگام ہے اور زنیم ہے حرامی ہے یعنی خدا نے اس کو پیدا کیا ہے اور وہ خدا کے مقابلے پر ہی کھڑا ہوا ہے تو بھائی میرے قرآن کریم میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں جو آپ حضرت مصیل اللہ وسلم کی کتابوں پر کرتے ہیں احادیث میں وہ باتیں ہیں جن پر غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں حضرت مسیحم اللہ پر تو اس کا عشرِ شری حضرت علیہ السلام نے تو بڑی تحمل کے ساتھ ان لوگوں کا رد کیا ہے اور علمی اور عقلی اور منطق کی دلا کتاب اگر پڑھ کر دیکھیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ محمد حسین بٹالوی صاحب جو مسیحمۃسلام کے مخالف تھے مخالفت سے پہلے وہ ایک ریویو لکھ گئے ہیں کہ پچھلے چودہ سو سال میں تیرہ صدیوں میں یا چودہ صدیوں میں مجھے اب یاد نہیں رہا انہوں نے کہا قلم جانی مالی اور حالی خدمت میں یہ شخص پچھلی صدیوں میں سب سے آگے بڑھ گیا ہے اور یہ کتاب وہ ہے جس کی نظیر ان صدیوں میں نہیں لکھی گئے اس کتاب نے دنیا کے دیگر مذاہب کو جو اسلام کے خلاف کھڑے تھے ان کو شکست دی ہے آپ چند تحریریں کانٹ چھانٹ کر پیش کر کے اس کو اس کی وجہ سے آپ غصہ کرتے ہیں یہ غصہ نہ کریں ایک دفعہ آپ حدیث پڑھ لیں قرآن کریم کی وہ آیات بھی پڑھ لیں اور پھر بات کریں جزاک اللہ جزاک اللہ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم حادی علی صاحب تشریف فرما ہے گفتگو کا سلسلہ جاری سیرت آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے سامعین یہاں میں اپنے ان سامعین کو بھی دعوت دینا چاہوں گا جو جن کے ذہن میں آنزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سوالات ہیں جو اس قسم کے مضامین کو پڑھ کر ان کے ذہن میں آتے ہیں جو یہاں کا جو مغربی ضلع ذرائع ابلاغ ہیں ان میں ان کا ذکر ہوتا ہے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو جن پہ اعتراض کیا جاتا ہے یا ان کو ان کے خلاف ایک غلط رائے قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ یہ موقع ہے جہاں پہ آپ کسی عالم سے صحیح واقعہ جو ہے صورت سیرت طیبہ کا اس کے بارے میں جان سکتے ہیں اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کے کسی ساتھی کسی غیر مسلم دوست نے کسی عزیز نے کوئی آپ کے کام پہ کوئی آپ کے ساتھ کام کرتا ہو اس نے آپ کے سامنے کوئی اعتراض رکھا ہو یا کوئی بات کی ہو تو یہ موقع ہے کہ آپ اس قسم کی چیزیں جو آپ کی دی, جن کا تعلق آپ کی دینی غیرت سے ہے کہ آپ کے نبی آنز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سامنے اگر کوئی غلط طریق پر مخاطب کرتا ہے یا ان کے سیرت کے غلط پہلو بیان کرنے کوشش کرتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے لیکن اس کا مکمل جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ موقع ہے کہ جو ہمارے مہمان آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کو آپ فون کریں اور جو آپ کا سوال ہے وہ دیں جی ہاں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو حضرت مسیحمد اللہ اصلاۃ والسلام نے تحریریں لکھی ہیں آریہ دھرم کے خلاف لکھی ہیں آریہ دھرم نہیں ان کے جو بد زبان علمات ہیں جنہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پر بدزبانی کی ہے اور اسی طرح عیسائی پادریوں نے میں نے فتح مسیح پادری عبداللہ آتھم پادری ایرونگ پادری واشنگٹن پتہ نہیں کتنے پادری ہیں جن کے نام حضرت مسیح کتاب البریا میں لکھے ہیں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب اسلام کو یہ ڈھا چکے تھے اسلام شکست خوردہ ایک مذہب تھا اور اس کی جو بعض گشت ہے وہ مولانا حالی کی مسدس میں پڑھیں اجڑا ہوا باغ اور شکست خوردہ باغ جس طرح ہے اس طرح انہوں نے مثالیں دی ہیں رہا دین باقی نا اسلام باقی علامہ اقبال بھی لگ گیا مولانا علی بھی لگ گئے اور کیا کچھ لکھا گیا ہے کون سا عالم تھا جس نے ان لوگوں کو شکست دی ہے یہ صرف مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلاۃ و اسلام ہیں جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تعلیم تھی خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت تھی اس کی وجہ سے آپ نے ان کو شکست دی ہے مولوی نور محمد نقش بندی نے اشرف علی تھانوی صاحب اور مولانا شبیر عثمانی ان کا مشترکہ ترجمہ چھاپا ہے قرآن کریم کا اس زمانے میں چھاپا اور اس کے دباچے میں اس نے یہ اقرار کیا ہے کہ پادری لیفرائے ایک پادریوں کی بڑی جمعیت لے کر حکومت انگلستان سے اسلام مسلمانوں کو عیسائیت میں داخل کرنے کا وعدہ لے دے کر وہاں سے چلا تھا یہاں آ کر مولی غلام احمد قادیانی نے ان کا مقابلہ کیا جب وہ یہاں آیا تو انہوں نے مقابلہ کیا اور مولوی غلام احمد قادیانی نے ہندوستان سے لے کر انگلستان تک تمام پادریوں کو شکست دی یہ دباچے میں لکھا ہے وہ اب تو انہوں نے مٹا دیا ہمارے پاس اصل قرآن بھی موجود ہے کسی کو چاہیے تو فوٹو کاپی میں ارسال کر سکتا ہوں تو یہ ناصر بھائی یہ حقائق ہیں کہ جو لوگ گالی دیتے ہیں بعض اوقات ان کو ترشی کے ساتھ جواب دینا پڑتا ہے لا یب اللہ الجہرہ بسو من القول اللہ منظول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض اوقات یہ جو برا کلمہ ہے سخت کلمہ ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے جب مظلومیت کی حالت پہنچ جائے اور اسلام واقعہ مظلومیت کی حالت میں تھا لاکھوں کی تعداد میں انڈیا میں مسلمان عیسائی ہوئے ہیں اس عیسائیت کے آگے جو بند باندھا ہے بلکہ شکست دی ہے وہ حضرت مسیح محدودہ صلاحت وسلام ہے آپ کی وفات پر جو تبصرے ہوئے ہیں وہ سارے موجود ہیں مولانا ابوالکلام آزاد ان ان کی تحریر پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ہے جس نے ہر حربہ استعمال کر کے شکست دی ہے تو نبی جب آتا ہے وہ ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہوتا ہے اس کی زبان خدا تعالیٰ اس کی قلم خدا تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق چلتی ہے تو حضرت السلام نے لازماً ایسی زبان استعمال کی ہے یعنی تعریریں لکھی ہیں جس سے ان کو اپنا چہرہ نظر آ گیا ہے کہ ان کے اندر کیا گاندہ ہے الزام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دیتے ہیں اور اپنی حالت کیا ہے ان کی آج آپ ان کے کیوں مشیر بن رہے ہیں ان کی طرف داری میں کیوں جماعت حمدیہ کو ایکوز کر لے ہیں اسلام کا تحفظ کرنے والے ہم لوگ ہیں مسیح عدلہ اصلاۃ و اسلام کے غلام آج بھی دنیا میں جو پرمن اور سلو آشتی کا مذہب اسلام پیش کرنے والی جماعت ہے وہ صرف جماعت احمدیہ تو یہ حقیقت ہے جو اصل ان تحریروں کی حقیقت ہے ان پر غصہ نہ کریں اپنا لٹریچر پڑھیں قرآن کریم میں بھی جو میاں بیوی کے حقوق یا ان کے تعلقات اور اس قسم کی چیزیں ہیں ان میں واضح الفاظ استعمال کیے ہیں اور اسی طرح حدیث میں بھی بہت کچھ ہے لیکن وہ نبی شریعت دیتا ہے تو اس کی بیان کرتا ہے مسیح محدود اصلاۃ والسلام نے اس شریعت کی حکمتیں بیان کی اور قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ان کی تشریحات کو ان لوگوں کے مسلمات کے مطابق پیش کیا ہے یہ عظم علیہ اسلام کی زبان نہیں ہے آپ نے فرمایا میں چالیس سال تک مسلسل صبر کر کے سمجھاتا رہا ان کو دلائل دیتا رہا لیکن چونکہ یہ اور زبان سمجھتے ہیں اس لیے ان کو ان کے لٹریچر میں سے نکال کر ان کی زبان میں سمجھایا جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج محترم حادی علی صاحب فرما ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ہمارے اگلے مہمان محمد اقبال صاحب ساگا سے اقبال صاحب السلام علیکم جی اقبال صاحب السلام علیکم آپ پیر پہیں پہ بات السلام اچھا سر میرا دو کوشچن ہے ایک تو سر یہ جو پڑھتا ہے عورت کو اسلام میں یہ اس کے بارے میں بتا دے بعض یہ ہماری ایون کینیڈا میں ہم آج میں جاتے ہیں مکمل طور پہ وہ نا ایون این کے لگاتے ہیں کو تھوڑا سا بھی منہ جیسا کہ آج مولانا تارک جمیل کا میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ اتنا پردہ ضروری نہیں ہے مطلب انہوں نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ جو انہوں نے نفی کی ہے اس قسم کے پردے کی جیسے افغان عورتیں یا ادھر بھی جو عورتیں کرتی دوسرا میرا یہ ہے سر سوال یہ عورت کی گواہی ہے کیا اسلام میں عادی ہے کیا قرآن نے بھی یہ کہ عورت اور مرد دونوں کے سامنے قتل ہو جائے مرد کا قتل نہیں ہو عورت کا ہو گئی ہے تو قاضی کہے گا جسے چھوڑ دیا جائے یہ تو ضلع میں مرد ٹرو سینس دیکھا جائے یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو تو اس کے بارے میں ذرا یہ غور ہمیں تھوڑا سا بتائیں یا ایسے ہی یہ حقیقت کیا ہے اس میں یہ گواہی کے بارے میں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اقبال صاحب آپ نے دو سوال کیے گو موضوع سے ہٹ کے ہیں حادثہ پسند کریں تو آپ جواب دیجئے یہ جو پردے کا سوال ہے اقبال صاحب نے کیا بڑا ایک اس معاشرے کا اہم سوال ہے اسلام عورت کے پردے کو نافذ کرتا ہے سورہ نور میں اس کی بڑی واضح تعلیم ہے اس تعلیم کی بنا پر یعنی یہ تباہی ہوتی ہیں یا معاشرے ہوتے ہیں یا اس کی تشریح کون کر رہا ہے کس قسم کا اے اے یعنی مزاج کا آدمی ہے یا عالم ہے بعض سختی کی طرف مائل ہوتے ہیں بعض نرمی کی طرف اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو تو اس کا ایک اے اے ٹاپ ہوتا ہے ایک باٹم ہوتا ہے ایک پاتال ہے اور ایک سرا ہے سر ہے تو یہ تو ہمیشہ ہر چیز میں ہے تعلیمات میں بھی اسی طرح ہے کہ کوئی تقوا کہ اعلیٰ معیار پر عمل ہوتا ہے اور کوئی بالکل ایسی حد پر پہنچتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اے وہ جو جس طرح بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے اس کی حد بندی ہوتی ہے تو اس کا کوئی جانور دوسرے کی طرف چلے جائے یا دوسرے کا اس کی طرف آ جائے تو وہ حدود کراس ہوتی ہے تو آخری حد جو ہے اس تک اس کے بعد پھر قانون نافذ ہوتا ہے یا تضیر ہوتی ہے تو ایک حد وہ ہے اور ایک ٹاپ ہے جتنا بھی اس کو اوپر لے جائیں تو پردے میں بھی اس طرح ہے کہ بعض متشدد ہوتے ہیں یا اس کو مکمل کرتے ہیں ان کا اپنا فعل ہمیں برا نہیں منانا چاہیے جس بات پر وہ کنونس ہیں پردہ تو کر رہے ہیں تو یہ ان کا عمل ہے اگر آپ اس سے ذرا نیچے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے تو آپ اس سے تھوڑا سا ریلیکس نیچے کر سکتے ہیں پھر باٹم تک جا سکتے ہیں مگر پردے سے نکل نہیں سکتے تو پردے کا جو قرآن کریم میں حکم ہے واضربنا بے خمر حن اعلیٰ جیوب حنّہ تو یہ حکم ہے جس میں اول حکم ہے کہ نظریں نیچی رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ یگز یغزنا اب اور اسی طرح مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی غزے بسر کریں وہ بھی نظریں نیچی رکھیں تو اس میں جو ہے نا کہ خمار خمر کہتے ہیں اس چادر کو جو سر پر لی جاتی ہے تو چہرے کو سر کے اوپر سے اس چادر کو اس طرح ڈھلکایا جائے کہ سینوں پر آ جائے علا ججوب ہنا جیب جی جی جی جو ہے یہ عربی میں گلے سے سینے تک کے کی جگہ کو کہتے ہیں پیٹ تک کی جگہ کو پیٹ سے گلے تک جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں تو اس میں سینہ اور جسم کا حصہ چھپ جاتا ہے سر کے اوپر سے آتی ہے تو چہرے کو اگر نیچے رکھا جائے تو وہ اس کا گھونگھٹ سا جس طرح ہے وہ چہرے کو ڈھانپ لیتا ہے اور یہ ازواج متحرات کا جو پردہ تھا اسی طرح تھا بلکہ حج پر جب تشریف لگی ہیں تو وہاں بڑی وضاحت سے ان کے پردے کا ذکر آتا ہے کہ وہ سر کے اوپر سے چادر کو اس طرح زیادہ آگے کر لیتی تھیں کہ اگر وہ چہرے کو نیچے رکھیں نظروں کو نیچے رکھیں یعنی چہرے کو نیچے ذرا کر لیں تو جسم تو پہلی چادر سے ڈھکا ہوتا تھا تو چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا سامنے سے دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا تھا کیونکہ وہ چادر کا اوپر سے بڑا ہوا حصہ وہ چہرے کو ڈھانک لیتا تھا ہاں اگر وہ چہرہ اوپر کریں تو پھر بھی سائے میں یا چونکہ تھوڑا سا وہاں شیڈ آ جاتا ہے تو اس سے بھی پورا نظر نہیں آتا تو یہ پردہ ہے جو منیمم وہاں آزواج سے نظر آتا ہے ان کے نمونے سے کہ حج کے موقع پر انہوں نے کیا لیکن باقی حالات میں وہ کبھی انہوں نے اپنا وجود کو دوسروں پر ظاہر نہیں کیا چادر میں لپٹ کر چہرے کو چھپا کر وہ سامنے آتی تھیں چنانچہ ایک واقعہ سے پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ چہرے کو ڈھانپ کر رکھتی تھیں کہ جب حضرت صفیہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلو. گھر جا رہے تھے تو مسجد سے مسجد نبی سے نکلے ہیں تو ان کا جو حجرہ تھا وہ ذرا پرے تھا تو وہاں تک جاتے ہوئے ایک دو صحابی قریب سے گزرے تو عصلم نے چہرے سے پردہ اٹھا کر بتایا کہ یہ میری زوجہ ہے یعنی ان کو شک نہ ہو کہ یہ کسی اور کے ساتھ ہے تو اس وسوسے کو بھی دور کرنے کے لیے علم نے ان کو کہا لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان کا چہرے سے پردہ ہٹایا تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بہت ڈھانپ لیتی ہیں وہ آپ کو بھی برا نہیں لگنا چاہیے ان کا فیل اپنے لیے ہے اپنے لیے کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے تو آپ جس طرح مناسب سمجھتے ہیں پردے سے نکلے نہ اس کی حدود سے ادھر ادھر رہیں جتنا اچھا پردہ کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہے تو یہ بنیادی طور پر ہمارا مسلک ہے اور اسلام کی تعلیم جو قرآن کریم میں ہے روایات میں ہے نظراتی اس کے مطابق ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے تو عورت کے پردے کا ایک حکم ہے جو قرآن کریم میں ہے اس سے بہت ساری معاشرے کی برائیاں اور بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جو حل ہوتے ہیں یہ اس کی ایک ظاہری روک تھام ہے مختلف گناہوں سے اور جرائم سے بچنے کے لیے دوسری بات آپ کی عورت کی گواہی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے یہ کہیں اسلام کا حکم نہیں ہے قرآن کریم میں ایک پہلو میں صرف لین دین کے معاملات میں وہ بھی جب گواہی کا وقت آئے تو چونکہ عورت پردہ نشین ہے اور مردوں کی ٹریٹری میں وہ اس طرح جو یعنی دار اور مومن عورت ہے وہ آواز نہیں بلند کرتی اور مردوں کی سوسائٹی میں وہ آئے تو اس وہ پریشان ہوتی ہے تو اس لیے اس کے ذہن پر بوجھ ہے تو یہ لین دین کے معاملات میں جو گواہی ہے کسی موقع پر اگر ایسا موقع آئے تو اس موقعے کے لیے یہ اصول قرآن کریم نے بتایا ہے ورنہ کسی اور جگہ کسی جگہ بھی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں سمجھی گئی تو بعض جگہ استدلال کیے گئے ہیں لیکن اس کو قرآن کریم کے مطابق وہ قرار نہیں پاتے تو پیدائش ہے بچے کی یا کوئی قتل ہے یا اور کئی جرائم ہے ان میں ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے ایک مرد بھی کافی ہے لیکن یہ نہیں کہ دو عورتوں کی ایک مرد کے مطابق صرف ایک معاملہ ہے جس کا یہاں ذکر ہے اس کے علاوہ اور نہیں ہے تو یہ لوگ اس کو آڑ بنا کر یا اس کو مد نظر رکھ کر اسلام پر ایک الزام لگاتے ہیں مسئلہ اٹھانے کے لیے کہ اسلام عورتوں کی تحقیر کرتا ہے یا تخفیف کرتا ہے ان کے مقام کو کم کرتا ہے یہ بات نہیں ہے عورت کو تحفظ دیتا ہے اور ایسی عورت جو بیان نہیں کر سکتی اس کے لیے ایک اور عورت کو ہیلپ کے طور پر مددگار کے طور پر کھڑا کیا ہے گواہ کے طور پر کھڑا نہیں کیا آپ وہاں بھی پڑے تو وہاں بھی گواہ کے طور پر نہیں ہے بلکہ مدد کے لیے انتظیل عہدرا لے تزکرہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ بھولتی ہے ایک تو دوسری کو دوسری یاد دلا دے تو یہ الفاظ ہیں تو وہاں بھی دو عورتوں کی گواہی تو نہیں ہے اس کی مدد کا ذکر ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج محترم حادی علی صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات کے جو لے کے سامعین یہاں میں اپنے ان سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ پر سنتے ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ آپ کی شکایات ہم تک پہنچتی رہتی ہیں آپ جہاں بھی ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں ہمیں اپنی ریڈیو انڈیا کی ساری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں ہماری کمزوریاں ہمیں بتاتے رہیں تاکہ ہم یہ پروگرام بہتر سے بہتر طریق پہ آپ کے سامنے پیش کریں ہمارے جی بہن جی فرمائیے جو ہیں وہ کسی بھی مسلمان کو یا دوسرے مسلمانوں کو ہے, کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائے جی اچھا شکریہ آپ کا جی ہادی <coughs> حضرت خلیفۃ المسیحثانی رضیان ہو حضرت السلام کے دوسرے خلیفہ کی کتاب ہے این صداقت یہ بالکل اسی طرح ہی ہے اصل بات یہ ہے کہ جو قرآن کریم کیا کہتا ہے حضرت مسیح معودیہ الصلاۃ والسلام خدا کے ایک نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق ہیں اور جو نبی کو نہیں مانتا وہ کون ہوتا ہے یہ اصل بحث ہے اور جو پہلے آئمہ کی کتابیں ہیں امام سعودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر لکھی ہے کہ من کالا صلب ببوت فقد کافر حقن جس نے کہا کہ وہ نبی نہیں ہے یا ان کے ان کے ساتھ نبوت نہیں ہے انہوں نے کفر کیا اور اسی طرح دیگر کتابوں میں بھی یہ حوالے ملتے ہیں کہ آنے والے مسیح کا انکار کرنے والے کافر ہوں گے یہ تو ہے جو امت کے لٹریچر میں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو آنے والا نبی ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی ہے قرآن کریم نبی کے انکار کرنے والے کو کیا قرار دیتا ہے یہ سمپل سوال ہے اس لیے ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور انہوں نے آذر صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا آنے والے کو نہیں مانا ان کا مقام کیا ہے تو یہ آئمہ بھی بیان کر چکے ہیں حضرت مسیح معودہ اصلاۃ والسلام نے کسی کو کافر قرار نہیں دیا یہ حضرت خلیفت المسیح ثانی رضیلہ نے جو لکھا ہے یہ بھی اسی ذیل میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مسیح معودہ اصلاۃ والسلام کو کافر قرار دیا اور کافر قرار دینے کی وجہ سے آپ کو تسلیم نہیں کیا یہ حضرت مسیح اسلام کو کافر قرار دینے کی وجہ سے یہ کفر ان پر لوڑتا ہے تو یہ دو باتیں ابھی میں نے کی ہیں ایک یہ ہے کہ قرآن کریم نبی کو نہ ماننے والے کو کیا قرار دیتا ہے اس لیے یہ مجبوری ہے کہ وہ لوگ جو آنے والے کو نہیں مانتے وہ اپنا خیال کریں ہم انہیں نہیں کافر کہتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے لیکن جو نبی کا انکار ہے وہ ایک الگ حقیقت ہے وہ ان کو دیکھنا چاہیے تو ایک منظر کو پیش کیا گیا ہے تکفیر کا فتوہ ہماری طرف سے نہیں ہوا یہ ایک اصل بات ہے کہ تکفیر جو کی گئی ہے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کے مطابق جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ کفر اس پر لوڑتا ہے چنانچہ حضرت مسیح محدود السلات وسلم نے یہ بڑی وضاحت کی ہے کہ میں نے کسی کو کافر قرار نہیں دیا مجھ کو جب انہوں نے کافر قرار دیا ہے تو میرے سے آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کے کال کی مخالفت نہیں ہو سکتی چنانچہ آنسلم فرمایا کہ جو مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ کفر اس پر لوٹتا ہے تو حضرت مسیحسل نے اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ کفر ان پر لوٹتا ہے تو یہ فتووں کی وجہ سے جو مسلمان حضرت محدود السلام کو قبول نہیں کرتے تو یہ کفر ان پر لوٹتا ہے کیونکہ وہ آپ کو کافر قرار دیتے ہیں تو اس لحاظ سے حضرت خلیفۃ المسیحثانی نے ایک منظر پیش کیا ہے ورنہ بنیادی تعلیم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے اور سارے خلافہ نے پیش کی ہے حضرت خلیفہ ثانی کی یہ ساری کتاب پڑھیں اینا صداقت کا اتنا حوالہ نہ آگے پیچھے پوری تشریح ہے یہ کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے اور ساری تفصیل بیان کر کے یہ وضاحت کرتے ہیں اس لیے آپ بھی پڑھیں گے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اصل مسئلہ کیا ہے ایک بار سے بات نہیں حال ہوتی اسی وجہ سے تو قرآن کریم پر یہ لوگ الزام لگاتے ہیں غیر مسلم کے اس میں مار دھاڑ اور قتل و غارت پر تعلیم ہے وقت العحم حیثہ ثقفت جہاں بھی ان کو پاؤ قتل کرو آگے پیچھے نہیں پڑھتے تو یہ ایک منظر ہے جو خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے پیش کیا ہے کہ وہ لوگ جو نبی کا انکار کرتے ہیں نبی کو نہیں مانتے قرآن کریم واضح ہے کسی اور تشریح کی ضرورت ہی نہیں تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں اس کتاب کو تو تفصیلی پڑھیں لیکن یہ جو کفر لوٹا ہے یہ جماعت احمدیہ کا فتویٰ نہیں ہے یہ ایک کلمہ گو کو ایک مسلمان کو اس مسلمان کو جو سچا آج کے رسول ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بلکہ اپنی صداقت کا نشان بتایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم اور کال پر عمل کیا ہے جس حد تک وہ ممکن تھا اس زمانے میں وہ چیزیں وہ واقعات یا وہ معاملات تھے ہر ایک پر عمل کیا ہے تو ایسا سنت نبوی کا قدم با قدم مطالعہ کرنے والا اس پر عمل کرنے والا اس کو کوئی اگر کافر کہتا ہے تو وہ کفر اس پر لوڑتا ہے اور وہی وہ عضرت مصیبۃ اللہ نے لٹایا ہے مجھ کو کافر کہہ کے اپنے کفر پر کرتے ہیں مہر یہ تو ہے سب شکل ان کی ہم تو ہیں آئینہ دار باقی آپ نے جو بات کی ہے کہ اٹ مے ہرٹ یو یہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہم مشقتیں مصیبتیں تشدد اور ظلم برداشت کرنے والے ہیں ہمارا ہم جانے دینے والے ہیں خون دینے والے ہیں اسلام کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی صلح خاطر صلح. اس کے دین کے احیاء کی خاطر تو ہم کسی کے نہ کفر سے ڈرتے ہیں نہ کفر سے نالاں ہیں جو کوئی کہتا ہے اس پر لوٹتا ہے اور حضرت خلیفۃ المسیثانی صداقت میں یہی بیان کیا ہے آپ تفصیل سے کتاب پڑھیں یہ مولویوں کے جو قطر بیونت کر کے تحریریں پیش کر دیتے ہیں اور جماعت احمدیہ پر الزام لگاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج محترم حادی علی صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہو رہی ہے اسٹوڈیوز میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے اسی طرح ٹورنٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو ہمارا پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا نمبر ون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 سوال کے لیے سامنے آپ کو ایک منٹ کا دورانیہ ہم پیش کرتے ہیں اگر آپ فون کر رہے ہیں اس میں اپنا سوال مکمل کیجئے اور پھر موقع دیں ہمارے مہمان کو اس کا جواب دیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں لائن پہ, پہ پہلے امین صاحب ہیں ٹورانٹو سے امین صاحب کی کال لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم ابن مریم کا تھا وہ پورا فتوہ مرزا الحمد خادر اپنے چراغ بیوی کے بارے میں نہیں تھا دوسرا جن جن قوموں نے سچے نبیوں کو جھٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا پورے قرآن کے اندر ایک ایک آیات کے ساتھ موجود ہے کہ کون کون سی نافرمان قوم کس طرح ہلاک ہوئی تیسرا آخری سوال عبداللہ آتم کے لیے بدوا کی گئی تھی عبداللہ آتم نے مرزا غلامت م... اللہ نے مرزا کوئی شکست دی اس شکست پر مرزا صاحب نے بدوا دی اگر مرزا غلامت قادیانی سچا نبی ہوتا تو سچے نبی کی بدوا سے دنیا میں پتھر بھی نہیں بچے ہیں تو مجھے یہ بتائیے سارے کہ اگر آپ ان کا اتنا صداقت بیان کر رہے ہیں تو مرزا غلامت قادیانی کے نام ماننے والوں کے لیے انہوں نے بدوا کیوں نہیں کیونکہ ہر نافرمان قوم کے لیے بدوائی ہوئی تھی او شکریہ جی شکریہ جزاک اللہ اور اگلے مہمان ہیں ناصر صاحب ہیملٹن سے ناصر صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم جی ہاں جی ہلو جی میں سوچ رہا تھا مرزا جی, نہیں مرزا صاحب کا نا وہ ایک مرزا غلام کا الحام اشتہار معیار من درجہ تبلیغ جلد نمبر جلد نحم نائن سیون اشتہار مل رہا تھا انہوں نے جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیٹ میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور نافرمانی اور لکھا ہوا ہے انہوں نے کلمت الفضل مسلم صاحبہ بشیر احمد صاحب کادانی انہوں نے لکھا ہر ایک شخص جو موسا کو تو مانتا ہے مگر کو نہیں مانتا یا عیسا کو مانتا ہے, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا مگر مسیح مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ صرف کافر بلکہ پکا کافر دائرۂ اسلام سے خواب رجا کیا یہ جوٹی ان کی ہے یہ جو چلیے ٹھیک ہے ناصر صاحب شکریہ آپ کا آپ نے فون کیا جی اس وقت یہی تو ساتھی تھے امین صاحب نے تین سوال کیے میری گزارش کے ایک وقت میں ایک كریں تو زیادہ انصاف ہوتا ہے بعض بعد سوال مکمل لكھا نہیں جاتا بہرحال آپ نے فون کیا سوال ہم نے کوشش کی لكھنے سے اگر كوئی پہلو رہ جائے تو دوبارہ كال كر لیں جی ہاں جی صاحب امین صاحب نے پہلا سوال یہ کیا ہے كہ عیسیٰ بن مریم کی پیش گوئی تھی ہاں جی. مرزا غلام احمد اور چراغ بی بی كے نہیں یعنی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ سے مرزا غلام سے چراغ بی بی یہ جی امین صاحب یہ جی, ہم اپنے <خصف> پروگرام میں بار بار اس بات کا جواب بھی دے چکے ہیں وضاحت بھی کر چکے ہیں اے، اے، آپ لوگ جو تشریح کرتے ہیں وہ او او او تشریح درست نہیں ہے ابن مریم سے مراد اگر عیسی بن مریم آنا ہے آپ کے سارے عقیدے غلط ہوتے ہیں آپ لانبی آبادی کو بھی جھوٹا بنا دیتے ہیں کیونکہ آنسلم کی بعد وہ آئے گا ابھی آنا ہے یعنی آپ کے عقیدے کے مطابق جب بھی آئے گا وہ عنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد ہے تو لا نبی آبادی کہاں گیا یہ تو باتیں ہیں جو پہلے بھی ہم کر چکے ہیں اب دیکھیں کہ آنسل میں فرمایا کیا ہے ایک عیسیٰ بن مریم نام کو لے کر آپ پیٹ رہے ہیں جب کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ خاص طور پر نبی کے کلام اور الہی کلام میں تمثیلات بھی ہوتی ہیں اور وہ ایمان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اتنا اس میں اخفار رکھا جائے کہ ایمان لانے والے اپنے عقل اور نور اور خدا سے تعلق کی وجہ سے ایمان لائیں نہ کہ ظاہری باتوں کو دیکھتے ہوئے ظاہری الفاظ کے پیچھے چلیں ظاہری الفاظ کے پیچھے اگر آپ چلیں گے تو آپ ساری حدیث کو ہی جھوٹا قرار دیں گے جب کہ اس سے سچی حدیث کوئی نہیں یعنی اعلیٰ معیار کی یہ حدیث ہے جو جو بہترین سچی حدیثیں ہیں ان میں سے یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. نے فرمایا حدیث پڑھیں نا کیفہ ان تم ایزا نازا لفی کم ابن و مریماں و امام و اب اس میں دیکھیں کیا چیزیں ہیں ایک تو ابن مریم کی پیشگوئی ہے ابن مریم سے آپ کہتے ہیں کہ یہ تمسیلی نہیں ہو سکتا بلکہ اصل ابن مریم آنا چاہیے لیکن آنسل کیا کس کو رہے ہیں اس حدیث کو پورے کو دیکھیں کیفا ایک لفظ ہے ان مخاطب کون ہے صحابہ تم ایزا نازالہ فی دوسرا لفظ ہے فی کم و امام و کم تمہارا امام من کم تم میں سے تین دفعہ کم کا کم کی ضمیر آئی ہے ایک دفعہ انتم تم کی ضمیر آئی ہے امین صاحب میرا آپ سے آپ کو مشورہ ہے کہ یہ حدیث لے جا کر اگر آپ کو اتنا علم نہیں سمجھ نہیں آتی تو کسی بڑے عالم کے پاس جا کر اس کو بحث کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سچائی والی تشریح ہے لغت اور اصول کے مطابق ہے کہ اگر ایک بات ہے ایک فقرہ ہے اس میں ایک چیز کو آپ تمسی لیں باقیوں کو نہ لیں تو یہ زیادتی ہے اس سے آپ ساری حدیث کو نکارا کر دیتے ہیں نوزب اللہ اس وقت تک چودہ سو ہو چکی ہیں پندرہویں صدی میں ہیں ہم سارے لوگ اس حدیث کو سارے آئمہ اس حدیث کو سچا قرار دیتے اور اس کے مطابق انہوں نے تشریح بھی کی ہوئی ہیں لیکن آپ جو تشریح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابن مریم تو وہ ہے جو اسرائیلی تھا لیکن انتم فیکم فی منکم یہ چار جو لفظ ہیں ضمیریں ہیں یہ صحابہ ہیں آنسن کن کو کہہ رہے ہیں کیفا انتم صحابہ کو بیان کر رہے ہیں تو صحابہ میں ابن مریم کو آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ تمثیلی نہیں ہے اصل ہے تو یہاں انتم فیکم فی منکم و من یہ سارے صحابہ ہیں ان کو ہم تفصیلی نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ کے مسیح لوگ ہیں جو بعد میں آنے والے ہوں پندرہویں صدی میں سولہویں صدی میں یعنی جب تمہارا آپ لوگوں کا حصہ آئے گا وہ تو نہیں آئے گا لیکن جو آپ کی تشریح اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں یہ تمثیلی ہوں ابن مریم تمثیلی نہ ہو یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ آپ کا اصول غلط ہے اس لیے جا کر کسی سے بات کریں کہ بات یہ ہے کہ ایک چیز تمثیلی ہے ہم کہتے ہیں ابن مریم تمثیلی نہیں ہوگا اور باقی چار ضمیریں جو صحابہ کو مخاطب کر رہی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے وسلم نے پیشگوئی کی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کریم میں دیکھیں پہلے پارے میں یہ ساری مسالے موجود ہیں کہ آذر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل یا مخاطب جو تھے یہود جو تھے وہ مدینہ کے یہود تھے وہ دیکھیں قرآن کریم کے پہلے پارے میں کتنی تعلیم ہے واحض فرق نہ بے کومل بہرا اس طرح کی جتنی بھی ہیں کتنی کتنی آیات ہیں واحض کل تم یاموں صلی اللہ نصبرعلیٰ تعمین واحدین یہ ساری اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں دیکھیں وہ وہ یہود مراد ہیں تو یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے یہود کے مثیل ہیں جن کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہا ہے تو اس روایت میں جو سچی ترین روایت ہے اس میں ایک چیز تمثیلی نہ ہو باقی چار چیزیں تمثیلی کر دیں یہ نجائز بات ہے اگر انتم سے مراد تمثیلی لوگ ہیں بعد میں آنے والے لوگ ہیں تو آنے والا بھی تمثیلی ہے اس لیے یہ کہنا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی نہیں ہے چراغ بی بھی مریم سے مراد چراغ بی بھی نہیں ہے یہ آپ کا ایک غلط تشریح ہے اس کو درست کر لیں تو آپ کے عقیدہ درست ہو جائیں آپ کا ایمان نصیب ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل الطاط و نصیب ہو جائے کیونکہ آن سلم نے آنے والے کو مسیح موت قرار دیا ہے مشابت کی وجہ سے کہ وہ مسیح سے مشابت ہوگا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے مشابہ ہیں سورہ مزمل کے مطابق اسی طرح آنے والا مسیح جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا مشابہ ہے اس لیے اس کو مسیح نام دیا گیا ہے تو یہ جو تمسیل بیان تمسیلی نام بیان کیا گیا ہے اس کو اصل قرار دینا جائز نہیں ہے اور یہ کسی کی تمنا پوری نہیں ہوگی کہ ایک آدمی آسمان سے اترے جو پچھلے دو ہزار سال سے زندہ بیٹھا ہوا ہے ان کے گمان میں تو یہ آنے والا بھی تمثیلی ہے جو مخاطب ہیں وہ بھی تمثیلی ہیں صحابہ کو سامنے رکھ کر آنسروں نے امت کو مخاطب کیا ہے اس لیے یہ ساری روایت میں تمثیلی لوگ مراد ہے اور پھر اس میں دیکھیں اماموں کو منکم وہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا باہر سے نہیں آئے گا بڑی بڑی واضح روایت ہے اور اس کو قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے اماموں کو منکم اگر یہ مراد صحابہ ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام تھے دوسرا امام کس طرح آ سکتا تھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں مسیح کے نزول کی اور اس کو امام قرار دے رہے ہیں صحابہ کا تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں یقیناً صحابہ مراد نہیں بلکہ ان کے مثالی لوگ ہیں ان کے مثال والے لوگ ہیں اور ابن مریم بھی اس وجہ سے مثالی ہے اور یہی ہمیشہ ہوتا ہے کہ نام دے دیا جاتا ہے اس میں سے حروف تشبیح مٹ جاتے ہیں جب مکمل مشابت بیان کرنی ہو تو حروف تشبیح مٹ جاتے ہیں ماں کبھی اپنے بچے کو یہ نہیں کہتی کہ میرا بچہ چاند کی طرح ہے وہ کہتی ہے میرا بچہ چاند ہے بہادر کو شعر کہتے ہیں سخی کو آتم تائی کہتے ہیں اور شاعر کہتا ہے حسن کو چاند جوانی کو کنول کہتے ہیں ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں اف یہ مرمر سا تراشا ہوا شفاف بدن دیکھنے والے اسے تاج محل کہتے ہیں تو یہ تشبیہات کی دنیا زبان کی ایک خوبصورتی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ یہ خوبصورتی چھینتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنا عقیدہ برباد کرتے ہیں اگر ابن مریم حقیقی ہے تو انتم فیکم اماموں کو مین بھی حقیقی ہونے چاہیے دوسرا آپ کہتے ہیں کہ قوموں کو ہلاک کیا یہ آپ کو نظر نہیں آتا جس طرح اللہ تعالیٰ یہ بدلے لیتا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے تو صرف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بچاتا ہے اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت میں سے وہ لوگ یہ دیکھتے دیکھتے حالات بدلیں گے اور اس طرح ہی ہوتا ہے یہ جب فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں اور انشاءاللہ یہ کھلنے والے ہیں جماعت احمدیہ دعائیں کرتی ہے آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے حضرت صاحب کے خطبے سنیں تقریریں سنیں اس میں ہر ایک کی حفاظت کے لیے اس دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے آپ نے کتنی کوششیں کی ہیں کہ دنیا ہلاک نہ ہو تیسری جنگ عظیم نہ ہو سربراہ نے مملکت کو خط لکھے ہیں کہ اپنے ہاتھ کھینچو اس ظلم سے سلح جوئی کی طرف آؤ اور اللہ کے فضل سے اس کا ایک یہ پچھلے دو تین سال پہلے یہ جی عمل ہوا تھا اس کا اثر بھی ہوا ہے کئی وقفے پڑے ہیں لیکن جو خدا کی تقدیر ہے وہ نافذ ہوتی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ہر مخالف کے لیے دعا کرتے ہیں ابھی اس خطبے میں بھی حضرت صاحب نے یہی بات بتائی اپنے جلسے کے کتاب میں کہ مخالف کے لیے دعا کرنے سے دل کھلتا ہے طبیعت کھلتی ہے ہم دعائیں کرتے ہیں جس سے بچتا ہے آپ نے ایک مثال تو دے دی یہ چند مسالے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تباہی آئی تھی کفار مکہ نے سب سے بڑی نبی کو جو سب سے زیادہ اذیتیں دی ہیں آن سلم کو دی ہیں آن سلم کی دعاؤں نے انہیں بچایا ہے صرف جنگوں میں جو لوگ ہلاک ہوئے وہی ہلاک ہوئے باقیوں پر تباہی تو نہیں آئی تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر ہی رحم و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا جو خلیفہ وقت کی دعائیں ہیں مومنوں کی دعائیں ہیں جو اس دنیا کو بچائے ہوئے ہیں آپ تباہی کو کیوں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سزا دینے میں دھیما ہے املی لاہوں واہ محل کافی انعام یہ عملی لاہوں یہ اللہ تعالیٰ صاف ہے میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں تو خدا تعالیٰ کو پہچانے اس کے معمور کو پہچانے یہ وقت مزاحمت کرنے کا نہیں ہے قبول کرنے کا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اس دنیا کو بچائے تیسری آپ نے بات کی تھی عبد اللہ آتم نے شکست دی آپ کہتے ہیں ہم کتابیں پڑھتے ہیں جنگ مقدس پڑھ کر دیکھیں وہ دونوں کے دستخطوں کے ساتھ کتاب شائع شدہ ہے حضرت مسیح عدل اصلاۃ والسلام کی کتابوں میں روحانی خزائن میں جنگ مقدس غالباً گیارہویں جلد ہے مجھے پوری طرح یاد نہیں لیکن جنگ مقدس اس کا نام ہے یہ پوری ڈبیٹ اس میں ش... دی گئی ہے اور میں افسوس سے کہتا ہوں کہ آپ عیسائیوں کی طرف داری تو کرنے پر بڑے دلیر ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کی حفاظت کرنے کے لیے جو شخص کھڑا ہوا جس نے ان بعض زبان عیسائیوں کو شکست دی ہے اس کی طرف داری پر آپ آمادہ نہیں ہوتے چنگ مقدس کتاب پڑھ کر دیکھیں یہ بہت بڑی کتاب نہیں ہے یہ ان کے تحقیقی پرچے ہیں مرزا صاحب کے بھی اور عبداللہ آتم کے بھی وہ پڑھ کر دیکھیں اور انصاف سے دیکھیں کہ کس نے کس کو شکست دی ہے اپنے اس دعوے میں اپنے اس سوال میں آپ جھوٹے قرار پائیں گے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناوز و بلا دجال قرار دیا تھا اس پر حضرت مسیحمد اللہ السلط وسلم نے غیرت میں آ کر اس کے اس کو چیلنج کیا تھا اور پیشگوئی کی تھی کہ ایک سال میں تمہاری ہلاکت ہوگی اس پیشگوئی سے وہ اتنا ڈرا ہے اتنا خوف زدہ ہوا کہ اپنے مکان بدلتا تھا شہر بدلتا تھا سراسیما ہوا اس کی اس توبہ پر ایک طرح سے وہ توبہ تھی اس کی عملی توبہ تھی وہ بچایا گیا حضمیہ السلام نے لوگوں نے جب یہ کہا کہ آپ نے ایک سال کی کہا کہ اس توبہ دیکھو اس طرح وہ عملہ اس توبہ میں گیا ہے لیکن اگر وہ انکار کرتا ہے تو ایک سال کے بعد پھر علاق ہوگا اس پر بھی اس نے انکار نہیں کیا اقرار نہیں کیا جانی وہ اپنے چھپتا ہی رہا آخر پھر ایک وقت تاکہ مسیاس نے کہا یہ چونکہ اقرار نہیں کر رہا گواہی کو چھپاتا ہے تو اب اگر گواہی کو چھپایا پندرہ ماہ میں یہ حاویوں میں ڈالا جائے گا وہ پندرہ ماہ میں پھر مرا ہے وہ آپ پتہ نہیں کس کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کو دیکھیں ایک ایک تاریخ کو لے کر آگے چلیں کہ اس تاریخ کو کیا اس کے بعد کیا اس کے بعد کیا, کے بعد کیا ہوا تو یہ شخص پیشگوئی کے مطابق ہلاک ہوا ہے تو یہ جو غلط کتابیں آپ پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے سوال ہوتے ہیں حقائق کو دیکھیں تو سچائیاں بڑی کھل کر واضح ہیں اللہ تعالیٰ نے فرقان پیدا کیے کی ہیں جماعت احمدیہ کے لیے اور یہ جنگ مقدس کتاب ضرور پڑھیں گے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا عیسائیت کے رد کے لیے آپ کو دلائل بھی ملیں گے اور یہ ثابت ہوگا آپ کو کہ مرزا صاحب نے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کی تائید کے ساتھ عیسائیوں کو شکست دی ہے اور مول نور محمد نقش بندی جو احمدی نہیں تھے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ لفرائے آیا اور انگلستان تک ان کو شکست دی بلکہ دنیا کے کناروں تک اب کوئی نہیں جماعت احمدیہ کے دلائل کے سامنے ٹھہرتا کیونکہ جماعت احمدیہ حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرتی ہے انجیل کے روح سے بھی قرآن کریم کی سے بھی اور واقعات کی روح سے بھی تو یہ وہ دلائل ہیں جو جماعت حمدیہ کے پاس جی اگلا سوال ناصر صاحب کا کچھ کہنا چاہیں گے ہاں ناصر صاحب نے بھی وہی تکفیر کے مسئلے کو اٹھایا ہے میں نے پہلے ہی عرض کی ہے کہ یہ کفر لوٹا ہے ان پر جنہوں نے حضرت مسیح السلام کو کافر قرار دیا ہے جی تو جو شخص پیروی نہیں کرتا وہ ان فتووں پر چل کر نہیں کرتا یہ بڑی واضح بات ہے کہ ہر کوئی کافر نہیں کہتا لیکن ان کفر کے فتووں کی وجہ سے جو مثلا پاکستان کی اسمبلی نے جماعت حمدیہ کو کافر قرار دیا علماء نے کافر قرار دیا اس کی وجہ سے عوام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہے تو یہ کفر ان پر لوڑتا ہے یہ ایک واضح نقشہ ہے جو پیش کیا گیا جو کہ فتویٰ نہیں ہے اس طرح اس کا اظہار ہے جو ایک تحریر کی صورت میں ایک ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو ایک منظر کو پیش کرتی ہے جب آپ کھل کر ہمیں کافر سمجھتے ہیں حضرت مسییہ محمود صلاحۃ وسلم کو ناؤز و جھوٹا قرار دیتے ہیں کذاب قرار دیتے ہیں اور حضرت وسیم اسلام کی ساری کتابیں پڑھ لیں وسلم کی پیروی کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کی حفاظت کے علاوہ ان میں کچھ نہیں ہے جو بیان کیا اسی وجہ سے ہے وہ ایک جہاد تھا جو آپ نے کیا ہے اس شخص کو اگر آپ کافر کہتے ہیں تو حدیث کیا کہتی ہے اس پر آپ اعتراض کرتے ہیں اگر اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ منظر پیش کیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو کافر قرار دیتے ہیں ہمارا کلمہ حضرت مسییہ السلام کی کتابوں کو اشتہارات کو دیکھیں آخری عمر تک آپ نے مسلمانوں کو مسلمان بھائی لکھا ہے مسلمان بھائی قرار دیا ہے ہر مسلمان کو مسلمان کہا ہے لیکن دوسری طرف یہ حقیقت بھی بیان کی ہے کہ یہ جو کفر کا فتویٰ تھا اس کو اگر آپ کہیں کہ نہیں مسلمان ہے تو آپ مسلمان ہیں آپ کو کوئی کافر نہیں کہتا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 QA اے یعنی کویشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ یعنی کوسچن آنسر ایٹ وائس اسی طرح اگر آپ ہمارا ویب کا پتہ جاننا چاہیں جس پہ آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں تو وہ پتہ ہے وائس اسلام اسلام آپ جس طریقے سے بھی اپنا سوال پروگرام میں شامل کرنا چاہیں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور بتائیے پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں اور ان کی کال باری باری لیتے ہیں اور اسی طرح سامعین میں عرض کر دوں کہ ہم پروگرام کے آخری آدھے گھنٹے میں داخل ہو گئے ہیں اس اس حوالے سے اگر آپ آج کے پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہیں تو جلد از جلد ہمارے پروگرام میں اپنے سوال کے ساتھ تشریف لائیں پہلے لیتے ہیں امین صاحب کو, سے جی, امین صاحب. اسلام علیکم. جی. علی صاحب سے ایک سوال ہے, مجھے سیرت, ایک ہی سوال ہے. جی. سیرت مہدی کی کتاب ہے جلد نمبر دوم سفر نمبر اٹھتر اور چار سو تین نمبر, اس کا نمبر ہے اس پہ چوتھے شیر علی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جی یعنی آپ کے مرزا قاجین صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میری لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ تین دفعہ کسی میرے ماننے والے نے نہیں کیا تو مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے بقول آپ لوگوں کے دعووں کے کہ دو سو تین ممالک میں مرزائیت پھیلی ہوئی ہے اور مرزا صاحب نے تراسی کتابیں لکھی ہیں اور دو سو تین ممالک میں دو سو تین زبانیں ہو گئیں اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس صرف مرزا غلامت قادیانی کی کتابیں اردو میں لکھی ہیں تھوڑی بہت انگلش میں ہیں اب ایک سو مرزا قادیانی کے انتقال کے بعد جتنے بھی مرزا جن کے جنہوں نے یہ کتابیں پڑھی نہیں الگ الگ الگ, الگ الگ الگ زبان میں ترجمے ہوئے ہی نہیں تو وہ مر گئے تو جن کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے وہ جہنم میں ہی جاتا ہے تو ان کے جہنم میں جانے کا سبب کون ہے مرزا مسرور مرزا محمود یا مرزا ناصر کیونکہ مرزا صاحب نے تین دفعہ یہ فرمایا ہے کہ جی ٹھیک ہے امین صاحب اپ کا سوال نوٹ کر لیا میں نے جزاك اللہ اور اگلے مہمان ہیں ناصر صاحب جی ناصر صاحب ہے سے ناصر صاحب سے السلام علیکم جی وعلیکم السلام آپ صاحب کو جسم جی وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ میں نے ابھی آپ کا جو بیان کیا کہ جو کفر ہے جیسے پاکستان کی اسمبلی نے آپ کو کافر کر دیا وہ کفر انہیں پہ لوٹ لیکن میں نے تو آپ کو سن بھی بتایا تھا کس سنوں میں مرزا صاحب نے کہا ہوا جب آپ لوگ کسی کو کافر بول لیں گے تو وہ آپ کا مذہب کیسے اختیار کرے گا تو آپ نے ماشاءاللہ شروع میں کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدت بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایکشن سے آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جب مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے مجھے پلیز اس کے بارے میں جواب چلیے ٹھیک ہے شکریہ ناصر صاحب جی جی ہادی صاحب امین صاحب انوکھی بات کرتے ہیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ایک اور سوال کے جواب میں کہ کتابیں تحریریں اس طرح کاٹ کاٹ کر پڑھنے سے انسان جو نتیجہ نکالتا ہے وہ غلط ہی نکلیں گے جو مجموعی طور پر دیکھیں اور منظر دیکھیں کیا ہے نزول المسیح میں بھی حضرت مسیحمدہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کتابوں کے پڑھنے کے بارے میں اور یہ بھی بیان فرمایا ہے اور اسی طرح سیرت المادی میں دوسری روایت بھی آتی ہے جہاں حضرت مسیحم عدلہ الصلاۃ والسلام نے تین دفعہ بیان فرمایا ہے وہاں ان علماء کو بیان فرمایا ہے جو جماعت میں داخل ہوتے تھے حضرت مسییہ السلام کو قبول تو کرتے تھے دلائل کے لحاظ سے مگر ان کے اندر ایک علمی رجحان تھا کہ وہ زیادہ علم جانتے ہیں تو حضرت مسیحم عدیہ السلام وسلام نے ان کے لیے یہ لکھا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ حضرت مسیحمہ السلام نے لکھا ہے کہ جو شخص معمور زمانہ کی کتابوں کو تکبر کی نظر سے دیکھتا ہے یا ان کا تین دفعہ مطالعہ نہیں کرتا ان کے ایمان میں خطرہ ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ وہ ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے وہاں پہ جو ایسے علماء تھے جو اپنی علمی فوقیت کو جتانا چاہتے تھے باوجود اس کے کہ وہ بیت میں داخل ہوئے ان میں سے کئی نکل بھی گئے اسی وجہ سے تو ان کا جو ایمان تھا وہ خطرے میں تھا تو حضرت مسیح محدود الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بصیرت کے مطابق ان کا اندرونا دیکھا ہے اور ان کے ذہنی تکبر یا علمی تکبر کو جانچ کر یہ بات کی ہے لیکن جہاں تک دوسری بات ہے یہ سیرت المہدی میں ہی موجود ہے اس میں نہ سیرت المہدی نے ملفظات کی جلد نمبر آٹھ کے صفحہ آٹھ پر یہ بات لکھی کہ جماعت کو چاہیے کہ کم از کم میری کتابوں کا ایک دفعہ ضرور مطالعہ کریں وہاں چاہیے کا لفظ ہے یہ عظم الش کی خواہش تھی کہ ہر کوئی مطالعہ کرے وہاں تین دفعہ کا ذکر نہیں کم از کم ایک بار ضرور مطالعہ کریں کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے یہ روایت یہ پوری تحریر میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں تو یہ حضرت مسیحم عمد اللہ السلات کے جو ملفظات تھے جب آپ صحابہ میں بیٹھتے تھے تو باتیں جو کرتے تھے ان میں یہ بات ہے اور ملفظات جلدات آٹھ آٹھ پر یہ بات لکھی ہے میرے دوستوں کو چاہیے کہ وہ کم از کم ایک دفعہ ان کا مطالعہ کریں کیونکہ اس سے علم بڑھتا ہے علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے تو یہ حضرت مسیح کی خواہش ہے لیکن یہ جو تین دفعہ والی بات ہے یہ اپنے پیروکاروں کے لیے نہیں ہے تو امین صاحب اپنے اس کو درست کر لے اپنے تبصرے کو یا نالج کو علم کو یہ ان لوگ سارے جماعت کے لوگوں پر پابندی نہیں ہے ہاں جو آپ کہتے ہیں کہ ترجمے نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عظر مسئلہ السلام کی تعلیمات کے بہت سارے حصے جو ہیں وہ تقریباً ڈیر سو کے قریب زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور انگلش ایک ایسی زبان ہے جس کو ہر ملک کے لوگ ہی کافی جانتے ہیں تو یہ تقریباً پچاس ساٹھ پرسینٹ کتابیں یا اس کے لگ بھگ شاید کم ہوں کافی کتابیں ہماری ویب سائٹ پر ہیں وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں انگلش میں ترجمے ہو چکے ہیں دوسری زبانوں میں بھی کافی کتابیں ہو چکی ہیں اسلامی اصول کی فلاسفی ستر پچہتر زبانوں میں ہو چکی ہے اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو عظم الصحمۃ کی خواہش ہے اس کے مطابق جماعت علمی ترقی میں سب سے آگے ہے اور قرآن کریم اور حدیث کے صحیح علم کی سب سے بڑی علم بردار اور اس کی پیروکار جماعت احمدیہ ہے تو یہ حضرت مصِ اسلام کی اس علمی طاقت کا ہی جلوہ ہے کہ یہ وہ طاقت باقی آپ نے یہ جو نتیجہ نکالا ہے کہ ایمان کا جس کا خطرہ وہ جہنمی ہے کون ذمہ دار یہ آپ کے ٹوٹکے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یہ آپ اپنے پاس رکھیں کوئی آپ کے اس تبصرے سے نہ جہنمی ہو سکتا ہے نہ کتابیں نہ پڑھنے کا یہ مقصود تھا حضرت مسیح محدلہ السلط کا آپ نے صاف لکھا ہے اس سے علم پیدا ہوتا, علم آتا ہے اور علم میں ایک طاقت ہے طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے اور مخالف کے سامنے انسان شرمندہ نہیں ہوتا اور اللہ کے فضل سے ہم آپ کے ہر اعتراض کا دلیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں آپ کے ہر سوال کو دلیل اور علم کے ساتھ حل کرتے ہیں یہ حضرت مسیحم السلام کی کتابوں کے مطالعے کا ہی نتیجہ ہے کہ صحیح علم ہمیں عطا ہوا ہے تو کوئی اللہ کا تعالیٰ کے فضل سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی احمدی اس وجہ سے جہنم میں جائے گا کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتا جی. آپ اپنا فکر کریں آپ ایک وقت کے معمور کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی قرار دیا ہے اس کا آپ انکار کر کے آپ اپنا فکر کریں ناصر صاحب نے ایک عجیب جی. بات کی ہے کہ جس کو آپ کافر کہیں گے وہ آپ کا مذہب کس طرح اختیار کرے گا تو بھائی میرے یہ سوال میرا آپ سے ہے آپ لوگوں نے آپ تاریخوں کی بات کرتے ہیں تاریخیں آپ نہیں جانتے سب سے پہلا فتویٰ آپ لوگوں کی طرف سے عزر مسیح معود اللہ السلام کو لگا ہے اور مول محمد حسین بٹالوی نے امت کے تین سو علماء سے یہ دھکے سے ان کی منتیں کر کے یا ان کے پیچھے چاپ لوسی کر کے پتہ نہیں کس طرح سے بہرحال انہوں نے تین سو علماء سے فتویٰ پر دستخط کرائے تھے کہ مرزا غلام احمدی احمد قادیانی کافر ہے اور وہ حضر مسیح السلام نے اسی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے ایک ظلم کیا ہے اس سے عوام کو ہدایت سے پرے کیا ہے اور یہ جو ہے کفر ان پر لوٹے گا حدیث کی وجہ سے اور اسی وجہ سے یہ خود کافر بنتے ہیں مجھ کو کافر کہہ کے اپنے کفر پر کرتے ہیں وہ لیکن بات جو آپ نے عجیب کی ہے کہ جس کو آپ کافر بولیں گے وہ آپ کا مذہب کیسے اختیار کرے گا یہ سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں اور پہل بھی آپ نے کی ہے اور تم تراک سے آپ نے حکومتوں سے دستخط کروائے ہیں اور حکومتوں کا سہارا لیا ہے جس کا حکومت کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان سے فتوی لے کر آپ نے یہ تصدیقیں اور مہریں اور قانون بنائے ہیں تو آپ کے مذہب میں ہم کیسے جائیں گے آپ ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں میں اس وقت لندن میں تھا مولوی اجمل قادری جو تھا یہ لندن آیا اور کہنے لگا ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو اس کو یہی کہا کہ آپ ہمیں کافر کٹار دیتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں ہم کس طرح آپ کے ساتھ شامل ہو تو ناصر صاحب آپ یہ کفر کا فتویٰ لیں پھر دیکھتے ہیں کون کس میں شامل ہوتا ہے تو الٹا ہمیں نہ نہ پڑھیں ہم آپ کو کافر ہم آپ کو کافر نہیں کہتے جتنی تحریریں آپ ہماری کتابوں سے نکال دیں مجموعی طور پر اس سے سو گنا زیادہ میں آپ کی تحریروں کتابوں سے نکال دیتا ہوں آ جائیں میدان میں آپ کی ہر کتاب سے ہر مولوی نے ہر مدرسے میں لاکھوں بار ہمیں کافر کہا ہے اور آپ بھی کہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں کیسے داخل ہوں گے ہمیں اللہ تعالیٰ داخل کر رہا ہے اس سال میں نے بتایا جلسے پر جو اعلان ہوئے چھ لاکھ سے زیادہ بہتے ہوئی ہیں جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے ہیں اور آپ ان ملکوں میں جا کر دیکھیں جو ان کے جلسے ہوتے ہیں وہاں کتنے احمدی مقامی لوگ شامل ہوتے ہیں ابھی جمائیکہ میں بھی جلسہ ہوا ہے بلیز میں بھی ہوا ہے چاہے وہاں تھوڑے لوگ ہیں لیکن شامل ہوتے ہیں تو یہ لوگ اس کفر میں داخل ہو رہے ہیں ان کو بعض کرنے کرنا تو لگا لیں زور اور لگا رہے ہیں اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ اس کے ساتھ ہی ترقی کر رہی ہے آپ جتنا زور لگاتے ہیں وہ ہر زور میں ناکام و نامراد ہوتے چلے جاتے ہیں حکومتیں آپ کے ساتھ مل کر زور لگا رہی ہیں جماعت احمدیہ کے آگے کوئی بند نہیں ٹھہر رہا اللہ کے فضل سے یہ وہ روح ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ ہے خدا کی تائید ہے اور حضرت مسییہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قومیں اس چشمے سے پانی پئیں گی اور آج دنیا کی بڑی قومیں اور کثرت سے قومیں اس چشمے سے پانی پی رہی ہیں جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کی محبت وسلم. کا پانی پلا رہا ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شب رات نو سے گیارہ بجے ایف ایم ون پوائنٹ سیون اور اسی طرح اتوار کی شب آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے ضامع ہم اپنے پروگرام کے آخری پندرہ منٹوں میں داخل ہو گئے ہیں ایک ہمارے ساتھ ہی لائن پہ ہیں اور ایک ایمیل ہے اس لیے مزید کال اب ہم نہیں لیں گے جب تک ان دو سوالوں کا جواب نہ ہو جائے آپ کو دعوت کہ ان سوالوں کے جواب سنیں اور آپ فون کٹ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا سوال ہم نہ لے سکیں تو پیش کیے آپ سے معذرت ہمارے ان کا سوال لیتے ہیں جی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب آپ بات کیجیے میں تھوڑا سا وعلیکم السلام میں جی آپ کے پاس ایک منٹ ہے اچھا دنیا میں صرف ایک ذات ہے جس کو پتا ہے کون راستے پر ہے اور ہماری آزاد تاریخ ایمن رسولوں کو بھی نہیں پتا کون ادار پر دوسری بات اور آپ سب کتابوں کی تاریخ آ, وہ دیتے قرآن کی نہیں اور ایک آیات ہے چورا نام کی نائنٹی اور کہے کہ میری طرف کاش کہ تم ایسے ظالموں کو موت کے وقت دیکھو جب فرشتے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے جن میں پوری زندگی میں نہیں پتا چلتا یہ صرف اس کو موت پہ پتہ چلتا ہے اور یہی کا آپ کے جو پیغمبر صاحب جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آپ کا سوال یا تبصرہ جو تھا نوٹ کر لیا دوسرا दूसरा ईमेल پہ سوال آیا ہے اور یہ سوال ہماری ایک بہن نے بھیجا ہے عذرا صاحبہ نے انہوں نے اردو میں لکھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا حادی صاحب آپ نے بہت اچھا جواب دیا اللہ کے بھیجے ہوئے کو نام ماننے والا یا اس کا کفر کرنے والے پر ان کا کفر پڑتا ہے بجا فرمایا لیکن میرا سوال ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے آپ جنہوں نے آپ کے امام حضرت مسیح مؤود کا نام بھی نہ سنا ہو اس کے بارے میں بتائیں پلیز کیونکہ بعض لوگوں تک تو احمدیت کا پیغام بھی نہیں پہنچا اب تک صاحبہ قصبہ زاہد شاہ صاحب نے الفاظ میں اپنا غصہ نکالا ہے جو آیت ہے وہی وہ حضرت علیہ اسلام کی صداقت کو ثابت کرتی ہے وہ مانا ضلع عمان اللہ کا ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ صرف اللہ جانتا کوئی نہیں جانتا مگر خود یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو ان کی موت کے وقت پتہ چل گیا زاہد شاہ صاحب کو کیسے پتہ چلا کہ مرزا صاحب کو موت کے وقت پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹے تھے نازبل یہ آیت جو انہوں نے تلاوت کی ہے من اضلا امن افطرا اللّہ القاضبہ یہ ہی حضرت السلام کی صداقت کی دلیل ہے کہ مفتری خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تفتارو اللہ القاضبہ لا تخت رو اللہ قاضباً فیوسَ تکم بے عضابن وقت خواب من افطرا یہ دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اللہ پر افتران نہ باندھو اگر افطرا باندھو گے تو تمہیں عذاب سے پیس ڈالے گا وہ قد خواب امن اور جو افطرا کرتا ہے وہ ناکام و نامراد ہوتا ہے میں نے اس سوال سے یا اس تبصرے سے ایک لمحہ پہلے یہ بات کی تھی کہ ساری حکومتیں مل کر زور لگا رہی ہیں پھر بھی جماعت عمدہ بڑھتی چلی جاتی ہے یہ قد خواب امن افطرا کے مخالف ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیم السلاۃ والسلام ناؤز الب اللہ مفتری نہیں تھے بلکہ خدا کے سچے رسول تھے جو پیش گوئیاں حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بتائیں وہ پوری ہوتی چلی جاتی ہیں تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ افترا کرنے والے تھے لا یہ جو ہے لا تفتر اللہ القاضبہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مت باندھو فیوسے تک کم بے عذاب عذاب سے حضرت مسیح مدلا السلاۃ وسلام پر تو کوئی عذاب نہیں آیا آخری زندگی میں بلکہ زیادہ مضبوط ہو کر آپ نے اپنے موقف کو بیان کیا ہے اور تبلیغ پھیلی ہے پانچ سات لاکھ تو اس وقت بھی احمدی ہو چکے تھے مولو محمد حسین بٹالوی کے تین سو لمحہ کے فتوے اور مخالفتیں مقدمات سب کچھ موجود تھا اس میں بھی جماعت بڑھتی رہی ہے کوئی نہیں روک سکا اور اب تو دنیا کے کنارے گواہی دیتے ہیں میں بھی ابھی بہت سارے کناروں سے ہو کر آیا ہوں نیو فاؤنڈ لینڈ اور ادھر ادھر وہ احمدیت کے سچائی کے گواہ ہیں وہاں جماعتیں قائم ہیں کون سا ملک ہے جہاں احمدیت نہیں ہے یہ سب افتراہ کا نتیجہ ہوتے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم, وسلم. کے طفیل یہ سب ہو رہا ہے وہی برکت ہے حضر مسیہ السلام کو العلام ہوا تھا کلو برا کا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبارہ کا منتا علّہ علامہ ہر برکت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت مصیہ اسلام کی باسط بھی رسولِ کریم صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے ساری قوموں کو اس میں داخل کرنے کے لیے آپ مزاحمت کریں مخالفت کریں حضرت مصیہ اسلام کو مفتری قرار دیں ظالم قرار دیں جو مرضی قرار دیں لیکن وہ خدا کی طرف سے تائید یافتہ ہے وہ سچا تھا اور وہ کامیاب و کامران ہو رہا ہے یہ خدا کی منشا ہے یہ خدا کا مشن ہے اس نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے یہ اعتراض اور یہ باتیں اور اس طرح کے تبصرے جو ہیں یہ اس ترقی کو نہ روک سکتے ہیں نہ روک سکیں کتنی مخالفتیں کسی قوم کو دیکھ لیں کہ ایسی مخالفتوں میں پس جاتی ہیں ناکام و نامراد ہو جاتی ہیں قومیں مٹ جاتی ہیں لیکن یہ جماعت ترقی کرتی چلی جاتی اسی سے دیکھنا چاہیے ایک آپ لوگوں سے میں پچھلے چودہ سال سے دو ہزار تین میں یہاں مسجد نور کا اعلان سنتا آ رہا ہوں ایک مسجد نہیں بن سکی کتنے مسلمانوں کے دعوے ہیں کہ ہم کتنی تعداد میں ہیں یہاں ٹورنٹو میں اور جماعت احمدیہ چاند ہزار ہیں اور اللہ کے فضل سے بڑی بڑی مسجدیں بن رہی ہیں اور بھر چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں اس قدر بھر رہی ہیں کہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں یہاں ہم نے مسجد جو بیت الاسلام ہے وان میں اس کے ساتھ تہرال بنایا وہ بھی چھوٹا ہو گیا وہ بھی بھر گیا تو یہ ترقی مفتری کی ہوتی ہے ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگوں کچھ نذیر میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار یہ بار بار تائیدیں ہر دور میں تائیدیں ہر خلافت کے ساتھ خدا تعالی کھڑا ہے اور وہ یہ جماعت بڑھتی چلی جاتی ہے اور آپ اپنے دعووں میں خیالات میں ان تبصروں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے یہ بہت اہم مشن ہے خدا تعالیٰ کا مسیح مود کو ماننا آن سلم کی خاص تعید ہے تاکید ہے کہ اس کو پاؤ تو میرا سلام کہو اس کے مخالفت نہ ہو سلامتی کا پیغام لے کر جاؤ رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کبھی دعا کریں خدا تعالیٰ کے حضور درد دل سے دعا کریں کہ یہ ایک منظر ہے جو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق چلتا چلا جا رہا ہے اگر یہ مفتری ہوتا تو ناکام و نامراد ہوتا اس قدر مجھ پر ہوئی تیری عنایات و کرم جس کا نام ممکن ہے کہ تاروز قیامت ہو شمار تو یہ سارے فضل ہیں خدا تعالیٰ کے یہ جھوٹے کے شامل حال نہیں ہوتے حضرت صاحبہ کا سوال ہے کہ نام نہ سنا حضرت علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ جنہوں نے حضرت علیہ السلام کا نام نہیں سنا یا حضرت صلی اللہ وسلم کے نام نہیں سنا تو ان کو ان کے اپنے توحید کے تصور کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے حساب کرے گا تو اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان پر کوئی کفر و ایمان کا فتویٰ لاگو ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو عدل کرنے والا ہے وہ ان تک پیغام نہیں پہنچ سکا کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ان سے عدل کا سلوک فرمائے گا کہ ان کے اندرونی توحید کے مطابق ان سے سوال ہوگا تو یہ ہے جن کو پیغام نہیں پہنچا جزاک اللہ جزاک اللہ, اللہ. سامن آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی علی صاحب تشریف فرما ہیں اور سیرت عضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر اور پھر اس کے بعد آپ کے سوالات کے انہوں نے جوابات دیے اب ہم آخری چند منٹوں میں ہیں ہادی صاحب آپ کے اختتامی کلمات وز س میرے آخری کلمات تو وہی وہ ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو پرکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے دوسروں کے لیے رحمت اور عفو کا دامن پھیلا سکتے ہیں کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں خام خواہ ان جھگڑوں میں پڑھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر رضا و تسلیم کے ساتھ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات علیہ وسلم. کو دیکھیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی فضل فرمانے والا ہے اور یقیناً وہ ہماری دعاؤں کو بھی سنے گا اور ہمارے لیے رحمت اور ہدایت کے راستے کشادہ کرے گا حضرت مسیحم علیہ السلاۃ نے بارہا یہ دعوت دی ہے کہ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہین ہر طرف میں آفیت کا ہوں حصار آفرماتے ہیں آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالجائب سے پیار تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی ایک کال ہے ایک دعوت ہے جو حضرت مسیحم عدودیہ السلام لے کر آئے ہیں کیونکہ خدا کے ساتھ وابستہ ہو کر ہی انسان رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے دین کو اسن طور پر اپنے اوپر لاگو کر سکتا ہے دنیا میں نافذ کر سکتا ہے دنیا میں پھیلا سکتا ہے اور جماعت احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے ممبر اس کے افراد اس مہم پر اس جہاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا جان مال عزت اور وقت سب کچھ خدا کے حضور پیش کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غلبہ عطا ہو ام. یہ دنیا میں پھیلے قوم اس میں داخل ہوں دیگر مذاہب جو ماضی کے مذاہب ہیں وہ اس موجودہ مذہب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے قیامت تاک اس دنیا میں رہنے والا ہے اس میں داخل ہوں نبی. ہم آپ کو اس مہم کی طرف بلاتے ہیں دوستو ایک نظر خدا کے لیے سید الخلق مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نبی. اللہ تعالی ہمیں یہ عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی. کی ان تاکیدات پر ان دعوتوں پر ایمان لانے والے ہوں جو آنے والے مسیح کے بارے میں تھیں اور وہ مسیح آ چکا ہے ہمیں اس کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ تفیقت ہو امین سم امین سامعین ان کلمات کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے حادث صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا جزاکم اللہ حسن الجزا تمام سامعین اور سائلین کا شکریہ جنہوں نے سوال کی اور ایک علمی مجلس میں حصہ لیا جزاک الحسن جزاکم اللہ حسن الجزا کنٹرولز پہ آج ہمارے ساتھ اظہر احمد صاحب تھے اور ان کے ساتھ یاز محمود صاحب بھی آج تشریف لائے تھے ان دونوں ساتھیوں کا شکریہ یہ وہ دو لوگ ہیں جو پس پردہ کام کرتے ہیں جن کی آباز صرف وہ لوگ سنتے ہیں جو ٹیلی فون کرتے ہیں لیکن ان کی مدد کے بغیر یہ پروگرام پیش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے ان دونوں ساتھیوں کا بہت شکریہ اور سب سے زیادہ سامعین آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے آپ کی اکثریت جو ہے وہ ہمیں ہماری سنتی ہے اکثریت فون نہیں کرتی بعض ہمارے ساتھی ہی ہیں جو فون کرتے ہیں لیکن اکثر دوست جو فون نہیں کرتے وہ ای میل کے ذریعے اپنے مشورہ جات ہم تک پہنچاتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ریڈیو انڈیا کی ساری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ان کلمات کے ساتھ آج کا پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے مکرم نذیر اور ساتھیوں کے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام>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 پرچم سلام کر دوں دنیا میں لہرائیں آئیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد پدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ با